السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد الدین وسلم وسلم ولادین اما ہم نے صاحب کا ہمارا جو درسہ پیس جمع پیس جمعہ سے پہلے اس میں کیا پڑا تھا ایک مسلمان کا قرآن سے تعلق تو اس حوالے سے کیا تعلق ہونا چاہیے قرآن سے تعلق کے حوالے سے ہم نے <coughs> بیان کیا پانچ حقوق ہیں پانچ حق قرآن کے کون کون سے ہیں سب سے پہلے اس پر ایمان لانا اس کے بعد اس کی تلاوت کرنا اور پھر اس کو سمجھنا اور عمل پیرا ہونا اور پانچواں اس کی دعوت دینا اسے دوسروں تک پہنچانا سکھانا دوسروں کو اور دوسروں کے یعنی اس کے قرآن کے ذریعے سے دعوت دینا تو یہ قرآن کے پانچ حقوق ہیں جو ایک مسلمان پر ہیں تو خیر آگے چلتے ہیں اس میں اس کے بعد ہم نے شروع کیا تھا ایک مسلمان کا تعلق اپنے نفس کے ساتھ اپنی آپ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اور یہ موضوع بھی بہت اہم ہے اس سے پہلے ہم نے کیا موضوع لیا ویسے اللہ کے ساتھ ایک مسلمان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ اس میں عقیدہ کا عبادات کا ان ساری چیزوں کا ذکر آیا اس کے بعد انسان کا تعلق جو اپنے نفس کے حوالے سے جو اس کو اہتمام کرنے کی ضرورت ہے اس کا ہم نے شروع کا صفحہ پڑھا تھا کہ جس میں مسلمان کو چاہیے کہ اپنے وہ دوسرے لوگوں کے اندر اس کی ایک نمایاں حیثیت ہو اس کی شکل و صورت کے لحاظ سے اس کے رہن سہن اس کے اعمال اس کے اس کے تصرفات جو بھی اس کے معاملات ہیں کیونکہ ہر انسان حقیقت میں اپنی قوم کا نمائندہ ہوتا ہے دوسرے الفاظ میں کہیے کہ ہر انسان اپنی قوم کا سفیر ہوتا ہے آپ کے اگر اچھے کردار ہیں اچھے معاملات ہیں لباس شکل و صورت اور ڈیلنگ آپ کی اچھی ہے تو آپ جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں اس کی اچھی نمائندگی کر رہے ہیں اور اگر کوئی چیزیں غلط ہیں تو پھر کیا ہے آپ جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں ان کا غلط تصور دے رہے ہیں اور یہ چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں سبھی بعض مختلف, مختلف یعنی کی طرح کے لوگوں کے بارے میں پہلے سے ایک زین بنا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے اور زین کس چیز پر بنا ہوتا ہے ان لوگوں کے عموماً جو اخلاق و کردار ہیں ان کے رہن سہن ہیں ان کا معاملات ہیں کوئی بھی جماعت ہو قوم ہو گروہ ہو تو جب کسی بھی قوم کا یا ان کا ذکر آتا ہے بات آتی ہے تو وہ آدمی فورن فوری طور پر اس قوم کے بارے میں جو عام تصور پایا جاتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کہ کون لوگ ہیں تو تصور کہاں سے ملا ہے اس قوم کے افراد سے اس قوم کے افراد سے ملا ہے کہ وہ جس طرح کی ان کی ڈیلنگ ہے جس طرح کے ان کے معاملات ہیں اگر اچھے کام ہیں اعلیٰ کردار ہے اچھے اخلاق ہیں اور رہن سہن صفائی ستھرائی ان چیزوں میں اچھا معاملہ ہے تو ایک اچھی شکل و صورت اور یہ ایک اچھا کنسیپٹ ہوتا سامنے تصور ہوتا ہے اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو اچھا اکا کا افراد ان کے اچھے ہوں بھی لیکن عموماً افراد گرے ہوئے کام زندگی اور اس طرح کی کیفیت ان کی تو فوری طور پر اس قوم کا وہی تصور سامنے آتا ہے اور ان چیزوں کا بہت بڑا اثر ہے بہت بڑا اثر ہے انسان کی شخصیت پر کے اس کے اوپر بھی کہ آدمی اپنے لحاظ سے بھی اپنی قوم کے لحاظ سے بھی کیا تصور پیش کر رہا ہے اور اسی لیے جو پڑھی لکھے قوم ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو ان چیزوں کا بڑا بہت ان چیزوں کا بڑا اہتمام ہوتا ہے چاہے گھر میں کھانے کو تھوڑا ہو کم ہو لیکن لوگوں کے سامنے ایک اچھے شکل و صورت میں اچھے انداز سے ان کے سامنے آنا یہ ان کے ہاں سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ تاکہ دیکھنے والوں کو جو ہے ہم اپنے بارے میں کوئی غلط تاثر نہ دیں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا ہم حقیقت میں اسلام اگر یعنی کہ اگر یہ وہ چیزیں ہم بیان کرنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم قوموں کے جماعتوں کے لحاظ سے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو یہاں پر اسلام پھر چاہتا ہے کہ ایک مسلمان سے کہ مسلمان بھی لوگوں کے سامنے اس طرح کے دین میں سب سے اعلیٰ ہے اپنے عقیدے میں سب سے اونچا ہے اسی طرح اپنے اخلاق و کردار میں اپنے رہن سہن میں اپنی صفائی ستھرائی میں ان چیزوں کے اندر بھی وہ سب سے اعلیٰ ہو اور یہی وہ چیز ہے کہ جو نبی کریمہ صلی اللہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام میں ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے اسلام سے پہلے عام دنیا کے کے بارے میں کیا تصور تھا کہ جہالت ہے ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے کو ان کی کوئی سوچ فکر نہیں ہے یعنی ہر لحاظ سے ان کو گرے ہوئے سمجھا جاتا تھا حتیٰ کہ وہ ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جن کو ساتھ میں ربی اوقاس نے بھیجا تھا فارس کے فارسیوں کے جو کمانڈ کمانڈر تھا رستم اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تو رستم نے اس کو کیا تانہ دیا تھا آگے سے یہ تانہ دیا تھا کہ تم عرب کے جاہل لوگ بدو اجڑ گنوار کہا تم ہمارے اوپر چر دوڑے ہو کیونکہ فارسی کلچر جو ہے وہ ہزار سالہ ان کی تاریخ اور روم اور فارس کا اس وقت کی دو یہ دو قومیں تھیں کہ جن کی بڑا تہذیب و تمدن تھا بڑا کلچر تھا بڑی ان کی طاقت قوتیں بھی تھیں اور اپنے آپ ہی کو بڑے مہذب سمجھتے تھے اور اپنے برخلاف خصوصاً عرب لوگوں کو بالکل سمجھتے تھے کہ کسی بلکہ انسانیت کے دائرے سے اس کو خارج سمجھتے تھے کہ انسان ہی نہیں ہے تو کس چیز نے جو ہے عربوں کو اس گری ہوئی جگہ سے اٹھا کر دنیا کے قائد اور رہنما بنایا آگے حتیٰ کہ یہ نہیں کہ صرف قوت طاقت کے اعتبار سے ہر لحاظ سے اپنے اخلاق میں اپنے کردار میں اپنے رہن سین ہر لحاظ سے وہ یہی اسلام کی تعلیمات تھی تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت ہے ایک مسلمان کو خصوصاً ایسی جگہوں پر رہتے ہوئے ویسے تو ہر مسلمان جہاں بھی ہے مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی اس کو ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے لیکن خصوصاً اگر اس کے آس پاس کوئی غیر مسلم غیر قومیں ہیں تو ان کے ساتھ خاص طور پر ان کے سامنے ایک صحیح اسلام کا جو تأثر ہے اچھا تأثر پیش کرنے کی ضرورت ہے اور اس موضوع پر مزید اگر ہم یاد کرنا چاہیں تو نہ کہ صرف آپ مسلمان قوم کے سفیر ہیں صرف مسلمان ہونے کے ناتے سے بلکہ آپ اپنے اخلاق و کردار سے اپنے معاملات سے اپنے کلچر کے ساتھ جو ہے حتیٰ کہ لوگوں کو اسلام کی طرف لانا یا اسلام سے روکنے کا بھی سبب ہے اور یہ سب سے اہم چیز ہے صحابہ کرام ان کا اخلاق و کردار ان کے معاملات اس طرح کے ہوتے تھے کہ لوگ دیکھ کر ہی اس کو مسلمان ہو جاتے آپ کے علم میں ہے یہ نہیں خصوصاً یہ انڈونیشیا فلپائن یہ اس کو مشرقی ایشیا کہتے ہیں تو اس یہ سارا علاقہ وہاں پر کچھ جنگ نہیں ہوئی حتیٰ کہ ہندوستان کے بھی جنوبی علاقے جو ہیں وہاں پر بھی یہ جنگوں سے پتہ نہیں ہوئے کیسے پتہ ہوئے ہیں مسلمان تاجروں سے مسلمان تاجر وہاں جاتے اپنے کاروبار تجارت کے لیے ان کے معاملات ان کی ڈیلنگ لوگوں کے ساتھ ان کا رہن سہن ان کا اٹھنا بیٹھنا ہاں یہ وہ چیزیں تھیں جو وہاں کے لوگ دیکھتے جب تو دیکھتے کہ اسلام کیا ہے اور پھر اسلام کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے اور حتیٰ کہ بتا جیسا بتایا کہ سارا علاقہ صرف ان لوگوں کے اخلاق و کردار سے ان کے کلچر سے جو ہے ان کو دیکھ کر مسلمان ہوتا ہے کوئی علاقہ جو ہے وہ جنگ و جہاد سے فتح نہیں ہوا کہ وہاں پر اسلام کو جو ہے وہ اس اللہ سے نافذ کیا گیا ہو اور بلکہ جہاں پر جنگ و جہاد بھی ہوا ہے جنگ و جہاد کا مقصد بھی صرف اور صرف کفر کی طاقت کو توڑنا تھا کہ جو اسلام کے مقابلے میں کھڑی تھی اس کا مقصد بھی کوئی زبردستی لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا نہیں ہوتا تھا اور اس لیے ہم نہیں دیکھتے کہ رسول کریم علیہ وسلم نے خود بھی وہ علاقہ فتح کرنے کے بعد وہاں کے لوگوں کو کہا ہو کہ تم زبردستی سب سبھی کے سبھی مسلمان ہو نہیں کوئی ایسی چیز نہیں جو بھی قوم جو بھی گرو اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہوتا آپ ان کے خلاف جنگ کرتے جہاد کرتے تاکہ ان کی قوت کو توڑیں اور اسلام کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ ختم کرے اس کے بعد ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور پھر وہ لوگ خود ہی جب مسلمانوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ان کا آنا جانا ہوتا تو اس کو دیکھ کر خود ہی مسلمان ہوتے اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ حدیبیہ کے بعد ایک توفتح مکہ کی وجہ سے مکہ کے مشرقوں کا کافروں کا جو زور ختم ہوا تو ایک رکاوٹ ختم ہوئی لیکن اس سے پہلے صلح ادیبیہ کے بعد ہی جب صلح ہونے کی وجہ سے کافروں کا مسلمانوں کے ساتھ آنا جانا ہوا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات ہوئے اور مسلمانوں کا اخلاق و کردار یہ چیزیں دیکھی تو اس سے بہت سے لوگ جو ہیں پہلے سے اسلام یا تو لا چکے تھے یا اسلام کے قریب آ چکے تھے مکہ فتح ہونے سے پہلے ہی تو بات کر رہے تھے کہ ان کے ایسی جگہوں پر جہاں پر کسی غیر مسلموں کے ساتھ رہن سہن ہو آس پاس عصو کے لوگ ہوں تو وہاں پر تو خصوصی طور پر آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسلام کے سفیر ہیں کہ آپ لوگوں کو اسلام کے بارے میں کیا تأثر دے رہے ہیں اور افسوس کی بات کہ آج جو تأثر ہے بڑا غلط ہے کسی یورپ کے کسی مسلمان نے جو وہاں کا کافر تو اسلام لاتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے پہلے تو مطالعہ کیا اسلام کے بارے میں تو مطالعہ وغیرہ کر کے دیکھا کہ واقعی یہ سچا دین ہے اس نے اسلام قبول کر لیا پھر اس کے دل میں آیا کہ میں مسلمانوں کو جا کر دیکھوں مسلمان کے ملکوں میں جا کر کہ تاکہ ان کے عملی شکل دیکھوں کہ مسلمان عملی طور پر یہ اتنا عظیم جو دین ہے تو مسلمان پھر کیا ہے تو بعد مسلمان ملکوں کے اندر آ کے جب مسلمانوں کی حالت دیکھی ان کے اخلاق ان کے کردار ان کی بدیاتیاں بے ایمانیاں جھوٹ دھوکے فراڈ اور طرح طرح کے اس طرح کے معاملات اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسلام پڑھنے کے بعد مطالعہ کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیا اگر ان لوگوں کو دیکھتا تو مسلمان نہ ہوتا اور آج حقیقت ہے ہم بہت سے حالات میں بہت سے جگہوں پر اس طرح کے ہمارے لوگوں کا حال ہے کہ لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں اسلام سے مترفر کر رہے ہیں اپنے غلط معاملات کی وجہ سے تو خیر یہ بڑا اہم موضوع ہے اسے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں ٹھیک ہے اخلاق و کردار کا موضوع بھی آئے گا آگے لیکن خصوصی طور پر یہاں پر جس چیز کا بیان ہوگا انسان کا اپنے جسم سے تعلق کے حوالے سے کہ اس کی یعنی کہ و شک صورت اس کی صفائی ستھرائی اس کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا یہ چیزیں تو اس کا بہت بڑا کردار ہے لوگوں کو اپنے بارے میں اچھا یا برا تاثر دینے کے حوالے سے بسم اللہ <تصفيق> مثالی مسلمان مرد کا تعلق اپنی نفس کے ساتھ جسم یہ تین چیزیں ہیں انسان کے بلکہ اس سے پہلے یہ حدیث میں ہم ہاں نہیں لیا ہوئی حضرت عمر کے حدیث سفر نمبر چوہتر پہ سیونٹی فور مشرح حدیث سید عبد الله عبد بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے الم اخبر عن الالم اخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل قال بلا يا رسول الله قال فلا تفعل صم وافطر ونم وقم فان لجسدك عليك حقا وَن علَِ آئین کا کا حق قَََ وَین نق کا کا حق حق رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں تو ان سے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مستقل طور پر دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات میں نوافل پڑھتے ہو کیا یہ صحیح ہے انہوں نے عرض کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو روزہ بھی رکھو اور کچھ دن روزہ نہ بھی رکھو سو بھی اور نوافل بھی پڑھو تم پر تمہارے بدن کا بھی حق ہے تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے تمہاری بیوی کا بھی حق ہے تمہارے مہمانوں اور ملاقات کرنے والوں کا بھی حق ہے جی ہاں عبد اللہ میں امرآس حضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے باپ بھی صحابی ہیں امر ابنیاس اور یہ بھی صحابی ہیں تو بڑے عبادت گزار تھے تو ان کے باپ نے جس طرح کے دوسری روایات میں آتا ہے کہ کسی خاندانی عورت سے ان کا نکاح کر دیا تو یہ اپنی عبادت مشغول ہے بی بی کو دیکھے نہیں کہ کہاں پر ہے آپ سرسم کو اس بات کی خبر دی گئی کہ آپ نے ان کو بلایا پھر اور یہ حدیث جو آپ کے سامنے آپ نے سنی ہے تو پتہ چلا ہے کہ تم بڑے دن کو ڈیلی کے روزے رکھتے ہو رات کو پوری پوری رات نوازے کیام کرتے ہو تو انہوں نے کہا اللہ کے میرے ایسا ہی ہے آپ میں سم و آفتر کے روزے رکھو بھی اور چھوڑو بھی نفل نفر کے طور پر اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے کہ نفل روزے رکھنا بھی اور چھوڑنا بھی چھوڑنے سے مراد یعنی کچھ وقت رکھ لیں کبھی نہ رکھیں کبھی رکھیں اور اللہ علیہ وسلم کی جو سنت روزے کے بارے میں ہم نے کی تھی ہر پیر جمعرات کا دن روزہ رکھنا ہر ہفتے میں ہر مہینے میں تین دن کے روزے رکھنا اور بھی بعض مہینوں میں خاص طور پر جس طرح شابان کا مہینہ ہے محرم کا ہے دلجا کے پہلے دس دن ہیں ان دنوں میں خاص طور پر روزوں کا اہتمام کرنا اور مزید بھی اس کے علاوہ حتاشہ ہیں کہ کبھی آپ روزے رکھنا شروع کرتے تو رکھتے چلے جاتے اور چھوڑتے تو کافی کئی نظر چھوڑ ہی رکھتے نہ رکھتے نفل روزہ تو یہ آپ کا طریقہ تو روزے رکھنا بھی اور نہ رکھنا بھی نفل کے طور پر اور رات کو سونا بھی اور قیام بھی کرنا جتنے جسم کو ضرورت ہے سونے کی اتنا اس کا حق دیا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں قیام کے لیے بھی وقت رکھا جائے تو فاتحب تمہارے جسم کا تم پر حق ہے کہ جسم کو جو جس حد تک اس کو راحت و آرام کی ضرورت ہے اس طرح تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے آنکھ سمرات سونا, سونا, سونا کیونکہ سونے کا تعلق آنکھ کے ساتھ ہے تو تمہاری آنکھ کا تم تم, تم تم پر حق ہے یعنی سونے کا اور تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے اور خاص طور پر کو بیوی کے حوالے سے خصوصاً یعنی کہ اس کا ذکر کیا کیونکہ اس کے بارے میں ان کی جو یعنی کہ توجہ نہ تھی حتیٰ کہ اس کے ان کے باپ نے خود شکایت کیا آپس وسلم کو اس طرح کہ میں, میں نے اس کے خاندانی عورت سے نکاح کیا ہے لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ تو اس لیے خصوصی طور پر ویسے تو ہر لحاظ سے ہم پڑھیں گے خاص طور پر یہ پورا الگ سے باپ ہے کہ اس کا کیا حقوق ہیں اور انلی ضوری کا علی کا حق اور جو تمہارا مہمان ہے ملاقات کرنے والا ہے اس, اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے بعض اوقات ہمارے بعض لوگ بڑے ہی کوئی عبادت گزار بڑے ہی کوئی اپنے کسی اور حتیٰ کہ ہم کہیں کہ یہ نہیں کہ دنیا کے کسی کام میں پڑے دنیا کے کام میں پڑھے وہ تو اور بھی بدبختی ہے لیکن حتیٰ کہ بعض دین کے اندر بھی کہ کوئی علم کا کام کوئی دین کا کام کر رہے ہیں کہ کسی کو ملاقات کا ٹائم ہی نہیں اس کے پاس ملنے کا وقت نہیں اس کے پاس تو آپ سے بات ہے کہ تمہارے اوپر اس کا بھی حق ہے اس کا حق ہونے کا معنی کہ تمہارے تم پر فرض ہے کہ اس کو وقت دو الگ بات ہے کہ کتنا وقت دینا ہے کیا ہر اور ہر ایک کو کس طرح سے اس کے ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے وہ ایک انسان کو اپنے ہی اس کے پاس حکمت عملی ہونی چاہیے لیکن اس حدیث میں عموماً یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہر انسان جو آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے اور ملاقات کا مقصد بھی آپ کے ساتھ کوئی یعنی کہ کوئی مشورہ کرنا ہے کوئی اچھی ان کے بات سیکھنا ہے معلوم کرنا ہے کچھ بھی ایسی چیز ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے اس کو ٹائم دینا اس کو وقت دینا آپ پتہ چلتا ہے کہ ملنے والا ہے وقت ضائع کرنے آتا ہے پتہ ہے پہلے سے تو آدمی پتہ ہے اس طرح کے لوگوں سے راری بات کرالا کشی کرنا ضروری ہے لیکن بلا وجہ کسی کو کہنا بھی میری مصروفیت ہے ایسی کہ میں مل نہیں سکتا یہ سراسر اسلام کے منہج کے اس کے طریقے کے خلاف ہے آپ سر سر اتنے مصروف ہونے کے باوجود بھی آپ کس انداز سے لوگوں کو وقت دیتے تو یہ ہے جو اسلام کے اندر شمولیت ہے کہ جس میں ہر ہر چیز کا اس کو حق دیا جانا اللہ کا حق اس کی جگہ پر بندوں کا حق ان کے جگہ پر اور جو انسان کے جسم کا حق ہے اس کو تو آگے جسم کے حوالے سے بیان کریں گے کہ مسلمان اپنے جسم عقل اور روح کے درمیان کس طرح توازن برقرار رکھ سکتا ہے تو یہاں پر تین چیزیں ہیں انسان کے یعنی کہ اپنے نفس کے ساتھ جو تعلق ہے تو نفس کے حوالے سے تین چیزیں ہیں ایک تو اس کا جسم ہے جسمانی طور پر بدنی طور پر کیا چیزیں ہیں جن کا خیال کرنے کی ضرورت ہے دوسری عقل ہے عقل تو عقل کو کس طرح محفوظ رکھے گا عقل کو ایسی چیزوں سے بچانا کہ جو عقل کو خراب کرنے والی ہوں ضائع کرنے والی ہوں اور تیسری روح ہے کہ انسان کے اندر جو روحانی مادہ ہے اس کی کس طرح سے تربیت ہو اس روح کا کیسے خیال کیا جائے اس کے کیا حقوق ہے اس کو کس طرح سے اس کا یعنی کہ اس کے حقوق پورے کیا جائے تو یہ تین اہم موضوع ہیں جو انسان کے نفس سے تعلق رکھتے ہیں یعنی بتاتے خود انسان کی ذات سے نفس مراد یا انسان کی ذات سے جو تعلق رکھے ہو یہ تین چیزیں ہیں جی جسم کھانے پینے میں اعتدال سے کام لیتا ہے مسلمان کی پوری خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بدن صحیح سالم اور طاقتور ہو اس لیے وہ کھانے پینے میں اعتدال سے کام لیتا ہے وہ لالچی اور حریث لوگوں کی طرح بے تحاشا نہیں کھاتا بلکہ وہ صرف اتنا کھاتا ہے کہ اس کی کمر سیدھی رہے اور اس کی صحت قوت اور نشاعت برقرار رہے اس سلسلے میں وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے رہنمائی حاصل کرتا ہے وقلو کلو و شربو الا تصریف ان نہولا یوحب کھاؤ <الْمُصْرِفِين> پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد اور طریقے سے بھی رہنمائی حاصل کرتا ہے فائدہ وسنلی قامی ہی وصول وسنلی شرابی ہی وصول وسنلی نفسی آدمی نے شر کے لحاظ سے اپنے پیٹ سے بڑا برتن اور کوئی نہیں بھرا اگر اسے کھانا ہی ہے تو پیٹ کا تہائی حصہ کھانے کے لیے تہائی پانی کے لیے اور تہائی سانس کے لیے رکھے سولو سن نفسی ہی نفسی نہیں ہے نفاسی ہی کے اوپر زبر آنی چاہیے کہ نفس اور نفس میں کیا فرق ہے اگر فاق کے اوپر زبر ہے نفس تو یہ سانس ہے اور نفس بناتے خود انسان کی ذات جان یا ذات بھی کہہ دیں تو اس لیے دونوں میں کرنے کی ضرورت ہے تو یہاں پر نفس ہے پاک ہاں اوپر زبر ہے جی اس میں دیکھیے انسان کے جسم کا اس کے اوپر حق تو جسم کے اوپر لیے سب سے پہلے انہوں کھانے کا ذکر کیا ہے کیونکہ جسم کا اصل جو اس کا دار و مدار کس پر ہے کھانے پر ہے کھانے کی ضرورت بھی ہے اور کھانے کو کنٹرول کرنے کی اس سے بڑھ کر ضرورت ہے جتنی کھانے کی ضرورت ہے اس سے بڑھ کر ضرورت اس کھانے کو کنٹرول کرنے کی ہے تو کوئی شکریہ کے جسم کو کھانے کی ضرورت ہے اس کے بغیر جسم قائم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی نظام ایسا رکھا ہے جسم کا کہ جس کو ضرورت ہے کھانے کی پینے کی اس کی بنیادی اس کی ضرورت کے بغیر جسم قائم نہیں رہتا لیکن اس کے لیے کیا ہے اعتدال جو اللہ بار بار پڑھ سن رہے ہیں اعتدال کے معنی معنی روی مین روی کا مانا ہے نہ تو بالکل ہی فاقے ہو کھانے چھوڑا ہو اور نہ جو ہے بے بےتحاشا بے تحاشا کے معنی کیا ہوتا ہے بہت زیادہ بالکل اس کو پرواہ نہیں کہ کتنا کھا رہا بہت زیادہ ہاں جی تو یہ دونوں ہی چیزیں غلط ہیں نہ تو بالکل ہی کھانے کھانے سے کنارہ کشی کر دینا بالکل فاقے کاٹنا بلا وجہ ہاں اس کی یہ بھی اسلام کے اندر اس کی ایجاد بھی نہیں ہے اسلام نے انسان کو ایک حکم دیا ہے اسے اپنے جسم کو قائم رکھنے کے لیے اور بے تحاشا کھانا یہ بھی اس کے جسم کو قائم نہیں رکھتا بلکہ جسم کو برباد کرتا ہے بعض لوگوں کا یہ تأثر ہوتا ہے کہ زیادہ کھائیں گے تو زیادہ طاقت ملے گی یہ سراسر جہالت ہے یہ سراسر جہالت کا فلسفہ ہے زیادہ کھانے سے طاقت نہیں ملتی زیادہ کھانے سے جو طاقت ہوتی ہے وہ بھی جاتی ہے اور پھر جو زیادہ کھانا ہوتا ہے نا آپ کی پہلی طاقت بھی اس زیادہ کھانے پر صرف ہو جاتی ہے اس کو یعنی کہ اس کے تحلیل کرنے پر اس کو اس کے معاملات کو چلانے پر اس لیے جو قرآن کا قید ہے وہ قلو بش رابو بلا کہ کھاؤ اور پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو زیادتی نہ کرو تو صریفو زیادتی نہ کرو زیادتی کیا ہے وہ یہی ہے کہ جتنی انسان کی ضرورت ہے جس کے ساتھ اس کا جسم قائم رہتا ہے اس سے بڑھ کر کھانا اور نبی کم وصل صاحب نے بھی اس کا جو قیادہ کلیہ دیا ہے وہ یہی کہ آدمی اپنے پیٹ سے بڑھ کر کوئی ایسا برتن نہیں جس کو بھرتا ہو یعنی پیٹ بھی ایک برتن ہے جیسے باقی کو برتن بھرتے ہیں آپ کسی بھی چیز سے بھر لیں اس طرح پیٹ بھی ایک طرح کا برتن ہے کہ جس کو آدمی بھرتا ہے تو آپ ماتے کے سب سے بدترین وہ برتن جس کو بھرا جاتا ہے وہ کیا ہے پیٹ ہے یعنی پیٹ کو بھرنا کیا ہے وہ بری چیز ہے فنکار نام و حالت زیادہ ہی کھانا ہو تو پھر کیا ہے کہ سلوۃ اللہ ہی سلوۃ اللی شرابی و سلوۃ اللہ ہی, ہی کہ پیٹ کے تین حصے کریں ایک حصہ کھانے کا دوسرا حصہ پی پینے کا اور تیسرا حصہ نفس کا اسے سانس کا تو اور اسی طرح آپ سسم کے دوسری حدیث کہ آپ نے فمایا کہ, کہ آدمی کے لیے اتنے ہی لق میں کافی ہیں ماٮٔبی ہی سلبہ کہ جس سے اس کی کمر سیدھی ہو جائے اور رسول کریم کا جو کھانے کا نظام ہے اگر دیکھیں تو سب سے بہترین نظام اگرچہ آپ کے ہاں فقر و فاقے کی وجہ سے خصوصا جو مدینہ کے ابتدائی سال تھے اس میں وہ بنیادی ضرورت بھی مہیا نہیں ہوتی تھی جو جسم کو چاہیے تھی کہ دو دو ماہ تک صرف کھجور پانی ہونا یہ کوئی جسم کی خوراک نہیں ہے کہ جس کو جو, جس جو جسم کے لیے کافی ہو اور بعض اوقات بلکہ وہ کھجور بھی نہ ہونا لیکن کہنے کا مقصد اگر کھانا اگر آپ کے پاس ہوتا بھی اور وافر مقدار میں بھی ہوتا تو تب بھی جو ہے آپ کا کھانے کا جو نظام وہ ہوتا تھا کہ صرف اتنا سا کھانا کہ جس سے جو ہے وہ کمر سیدھی ہو جس سے بنیادی طور پر زندگی بسر ہو اور کھانے کے حوالے سے لوگ دو طرح کے ہیں کھانے کے اس موضوع پر لوگ دو طرح کے ہیں کچھ وہ ہیں کہ جو زندہ رہتے کھانے کے لیے جو زندگی گزارتے کھانے کے لیے اور دوسرے وہ ہے کہ جو کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے دونوں فرق ہے ایک ہی ہے کیا فرق ہے پہلے کون ہے جو زندہ رہتے کھانے کے لیے ہاں جی مقصد ہی ان کا کھانا ہے تو جس کا مقصد ہی کھانا ہے اس کو پھر ایک ایک وقت میں پہلی بات تو دن میں کئی اس کو کہ کھانے چاہیے اور ایک ایک وقت میں دسترخوان پر کوئی بیس قسم کے ایٹ میں لگی ہو سمجھے نا اور پھر اس کو گھر کے کھانے پھر کافی نہیں ہوتے پھر اس کو جو ہے اسٹریٹ فوڈ کی طرف جانا پڑتا ہے سمجھے نا وہاں پر اس کو جا کر اپنے ذوق پورے کرنا پڑتے ہیں یا پھر گھر میں بھی ہے تو گھر میں پھر بیوی جو ہے اس کے اوپر وہ مبارک جان ہوتی ہے اس کے لیے والے جان ہوتا ہے کہ کیا کیا کھانے ہر وقت اور ہر لمحے ایک الگ سے کوئی نئی ڈش ہاں تو یہ ہے جو زندہ رہتے کھانے کے لیے اور مسلمان اس کا یہ کام نہیں ہے اور دوسرے ہیں جو کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے کیا مطلب کہ اتنا کھانا اس طریقے سے کھانا کہ جس سے جان بچی رہے قوت طاقت بحال رہے اور کام مقصد پورا ہو جائے وہ ایک سلف صالحی میں سے کسی ایک نہیں بلکہ کئیوں کے بارے میں آتا ہے تو ایک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ روٹی کو پیس کر کھا پانی کے اندر ڈال کے پی لیتے تھے کھانے کے بجائے روٹی سالن کے ساتھ کھانے کے بجائے اس کو پیس کر اس کو یعنی کہ لونڈی غلام گھر میں ہوتا ہے اس کو پیسنے کا کہتے ہیں اس پیس دیتا ہے اس کو پانی کے اندر ڈالا اور پی لیا یا تھوڑا نرم کر کے اس کو پی لیا تو کسی نے کہا کہ آپ یہ کام کر رہے ہو آپ ویسے کیوں نہیں کھاتے انہیں کیا جواب دیا کہتے کہ روٹی کو چبا کر کھانے میں اور اس طرح سے اس کو پی لینے میں پچاس آیتیں پڑنے کا فرق ہے ہاں جی یہ نہیں کہا کہ اتنے دنار کمائے جاتے ہیں سمجھے نا اتنا کام اور زیادہ ہو جاتا ہے ان کے ہاں کیا معیار تھا دین اور نیکی اور عبادت انہوں نے کہا کہ اس یعنی کہ روٹی کو بھگول بھگول پانی کے اندر پینے میں اور اس کو چبا کر کھانے میں پچاس آئے پڑنے کا فرق ہے یعنی چبا کر کھائیں گے آپ کو کم از کم دس پندرہ منٹ لگیں گے اس کو چبا کھانے میں اور پینے میں پانی کے اندر ڈالا اس کو دو منٹ کے اندر تین منٹ کے اندر پی لیا کہنے کا مقصد یہ ہے صلف سعلحین کا طریقہ اور صرف ایک کا نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کا بہت سے علماء کا یہ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ سرید کا پڑھتے ہیں نا سرید کیا ہوتا ہے روٹی کو سالن کے اندر بھگو دینا اور نرم ہو جائے تو اس کو کھانا آپ کا یہ طریقہ ٹھیک ہے اس میں ایک ذائقہ بھی اچھا ہے کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ یعنی کہ گوشت وغیرہ کے ساتھ ہے تو ایک اچھا ٹیسٹ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مزید سب سے بڑا جو اس کا ہے اس کو چبانے پر جو ٹائم لگانا ہے ہاں اس طرح کی اس میں ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ سلسلت کا پسندیدہ سب سے پسندیدہ کھانا وہ یہ تھا شرید اس لیے تھا اور صرف آپ ہی کا نہیں بلکہ آپ کے بعد بھی اکثر بیشتر علماء کا صالحین کا ہم یہی دیکھتے رہے شیخ اللہ علیہ مجھے یاد ہے کہ جتنی بار بھی ان کے پاس کھانے کا وقت ملا ہے ہاں کبھی کبھار وہ خاص مہمان وغیرہ ہوتے تو چاول وغیرہ کس طرح کے وغیرہ ہوتا ان کا ورنہ ان کا اپنا کھانا جو ہے وہ شرید ہوتا تھا خرید ہوتا تھا جو روٹی جو ہے وہ شورمے کے اندر یعنی کہ ڈالی ہے چاہے وہ گوشت کا ہے کوئی سبزی ہے کچھ بھی ہے رونی کی گوشت ہی ہو تو یہ ان کا کھانا ہمیشہ ہوتا کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ تاکہ کھانے پر اس چیز پر جو ہے لمبا ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اصل جو مقصد ہے کھانے کا پورا ہو جائے اور تھوڑے وقت میں ہو جائے اس لیے لوگ کے یہ دو انداز ہیں تو جن کا مقصد جو ہے وہ کھانا ہے صرف زندگی بچانے کے لیے ان کو اس چیز سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا کہ کھانے کا ٹیسٹ کیا ہے اور کھانا ایک بار کھایا ہے یا کتنی بار کھایا ہے ہم جنہوں نے جو زندہ رہتا ہے, کھانے کے لیے وہ تو ہر وقت ایک نئی ڈش کوئی نئے آئٹم لیکن جس نے کھانا ہے زندہ رہنے کے لیے اس کے اس بات سے اوپر والے کہ دو مہینے سے کھجورے کھا رہے ہیں آپ سرسم کا یہ تو تھا کہ دو دو ماہ تک صرف آپ ہی آپ کے گھر والے بھی حتاشہ ماتی ہے کہ سبائے پانی اور کھجور کے اور کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا دو ماہ تک ایک ہی چیز کھاتے جانا کیا خیال ہے کبھی کسی نے تیاروا کیا ہے بڑا مشکل ہے بلکہ کھانا کہ کھجور تو بلکہ آپ کے لیے کہ اس کو کھانے میں شمار کیا نہیں جاتا لیکن اگر واقع ہی کو ذائقے کا کھانا اچھا بہت اچھا ذائقہ بھی کھانے کا ہو تب بھی دو تین بار کھائے آدمی تو اکتا جاتا ہے اور برسہ من سلوہ تھا من سلوہ آسمان سے بہترین اللہ کی طرح سے ان کے لیے لیکن نہیں لنصور اعلیٰ توابل واحد ہم ایک کھڑا کھاتے رہے یہ نہیں ہوگا کہنے کا مقصد انسانی فطرت ہے لیکن جس کا مقصد جو ہے وہ صرف زندگی بچانا ہے اور صرف زندہ رہنا ہے اور کھانا صرف اس کا ایک یعنی کہ ذریعہ ہے اس زندہ رہنے کے لیے اس کو اس چیز پرواہ نہیں ہوتی ہاں ٹھیک ہے کبھی بار کوئی ایک اچھے چیسٹ یا کبھی کبھار رہتا کہ پیٹ بھرنے کو بھی نبی کبھی صلی اللہ السلام آپ نے کبھی بار پیٹ بھرا ہے اب وہ حضب تاران ہو باقی آپ نے سنا ہوگا ایک دن کہتے بڑی بھوک لگی تھی تو حتو ریر سے کوئی کام نہیں کرتے تھے کیا تھا ان کا وہ فارغ تھے کس لیے نبی کریم احادیث سن کر ان کو یاد کرنے کے لیے اس لیے انہوں نے کوئی کاروبار کوئی بزنس کہتے لوگ اپنے کام کر رہے تھے اپنے بزنس کرتے تھے اور میں کام کریے اپنے آپ کو فارغ اس لیے بعض اوقات کھانے کو نہ ہوتا تو بے ہوش ہو کر گر پڑتے خود اپنے ماتے سے بخاری میں ہے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے اور لوگ کہتے کہ ابو حرارا کوئی دورہ پڑ گیا ہے کوئی مجمور ہے کوئی کچھ بیماری ہے کوئی اس طرح کی چیز ہے کہتے کہ مجھے کوئی دورہ نہیں پڑتا تھا جنون نہیں ہوتا تھا صرف بھوک کی وجہ سے ایک دن کیسے اس طرح کی شدید بھوک لگی تھی تو دودھ کا پیالہ آیا کسی انصاری کو اکثر انصار کے لوگ ان کے کسی کوئی بکریاں وغیرہ ہیں اونٹ رہے کس طرح تو وہ آپ کو دودھ وغیرہ کر دیتے تو دودھ کا پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب پیش ہوا تو اب و ریرا کو پتہ تھا کہ آپ سب اکیلے تو نہیں پینے والے آپ ہمیں شامل کریں گے لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ اب و اکیلے نہیں بلکہ مسجد کے سارے لوگ بھی آئیں گے تو پیالہ جب آیا دودھ کا تو آپ نے اب کو بلایا تو فرمایا کہ مسجد میں دیکھو کون ہے اب انہیں کے دل میں کہتے کہ کاش کے نہیں ہوتا اب سبھی لوگ پئیں گے تو کیا مچے گا تو کہتے کہ مسجد میں جب گیا تو صحاب صفحہ تھے نا مسجد میں اصاب صفحہ جانتے کون تھے <coughs> کون ہوتے تھے یہ فقیر صحابہ تھے جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا یعنی مہاجر تھے مدینہ کے باہر سے آئے ہوئے تھے کہ کوئی ان کی فیملی گھر بار بھی نہیں تھا تو وہ پھر مسجد میں رہتے چھوٹا موٹا کو کام وام کر لیتے بالوقات ورنہ پھر جو مسجد میں آتا کوئی کھجور لے کے آتا کوئی آف سسم کو ہدیہ ملتا تو یہ بھی اس میں شریک ہو جاتے کھا پی لیتے تو ان کا کام بھی دین سیکھنا آپ سزم کے پاس رہ کر آپ کے سننا اور سیکھنا تو یہ صابح تھے تو جن کی تعداد ستر کے قریب آتی ہے ستر کے قریب لوگوں کا ذکر آتا ہے تو آپ نے مایا کہ جاؤ ان کو بلاؤ سبھی کو بلایا تب وہ رائے کو فرمایا کہ ان کو پلاؤ سبھی کو پلانا شروع کر دیا اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر آپ ان کی جگہ پر ہوتے تو آپ کے دل پر کیا بیتری ہوتی کہ میرے کچھ نہیں بچے گا تو خیر پلانا شروع کر دیا کہتے کہ ستر کے ستر لوگوں نے پیا پیالا اور پیالہ وہیں وہیں اس میں کوئی کمی نہیں آئی آخر میں آپ مانتے ہیں کہ اور کون باقی رہ گیا تو اب ابو رحماتے میں اور آپ ہیں آماتے کہ پھر پیو ابو رحماتے کہ, آب کہ میں پیا آماتے اور پیو ابو رحماتے کہ میں نے اور جتنا ہو سکتا تھا پیا اماتے کہ اور پیو کہتے کہ میں نے اتنا, کہ اتنا پیا کہ حتیٰ کہ میری نسوں سے جو ہے دودھ نکلنا شروع ہو گیا آپ محفق اللہ اب تو میرے پاس اس کو کوئی جسم میں ڈالے کوئی جگہ ہی نہیں باقی اس کے بعد پھر آپ نے اس کو پیا کہنے کا مقصد اس میں کیا ہے کہ انہوں نے پیٹ بھر کر پیا اور یہ کبھی کبھار ہے اس لیے کبھی کبھار آدمی پیٹ بھر لے تو یہ بھی سنت ہے لیکن جب بھی بیٹھے اس اسے جب کہ پیٹ میں کوئی جگہ نہ بچے یہ کوئی انسانوں کا طریقہ بھی نہیں بلکہ مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے بعصل صارحین سے پوچھا گیا کہ کھانا کتنا ہونا چاہیے کہتے کہتے کر کہ دو ٹائم کھا لے کہتے کہ ٹھیک دو ٹائم بھی جا سکتا ہے یعنی کہ ہیں کہ تین ٹائم کھائے ہاں جی کیا خیال ہے تین ٹائم کھانے کے بارے میں کیا خیال ہے میں سے بھی ٹائم کھاتے ہو گا یا زیادہ بھی زیادہ بھی ہے ہاں جی تو جب انہوں نے کہا نا کہ تین ٹائم اگر کھانا ہو تو کہتے ہیں کہ اگر تین ٹائم ہے تو اس کے لیے اوکھری بناؤ اوکھری جانتے ہیں گائے وغیرہ کے آگے نا جو چارا ڈالتے ہیں جس میں اس کو اس کو اوکھری بولتے ہیں ہمارے پنجابی اوکھرلی کہتے ہیں اس کو تو کہتے پھر کہ جب تین ٹائم کھانا کھاتا ہے اس کے لیے اوکھری بناؤ کہ وہ انسان نہیں وہ کیا ہے جانور ہے اور یہ حقیقت میں یعنی کہ باتیں صرف کہنے سننے کی نہیں ہے حقیقت میں یہ صحت کے معیار ہے ایک تو کھانا یعنی کہ اس کا ٹائم یعنی کہ یہ نہیں کہ ہر وقت کھاتے رہو دو ٹائم کا کھانا حقیقت میں اور آپ آپ سسم صحابہ اکرام کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اس میں تین ٹائم کا کھانے کا کچھ تصور ہی نہیں ہے تین ٹائم کا کھانے کا کچھ تصور نہیں ہے اس میں اسبح کا کھانا اور شام کا سمجھے نا دو ٹائم کا ملتا ہے اچھا دوسرا یہ بھی کہ جب کھانے میں بھی اتنا کھانا کہ جس میں صرف انسان کی ضرورت پوری ہو جائے یعنی آپ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی میج مزید کھانے کا یعنی کہ کھانے کو دل چاہتا ہے مزید کھانے کو دل چاہتا ہے لیکن آپ کو یہ ہے کہ آپ کا جو یعنی کہ جو ضرورت ہے پوری ہو گئی بھوک مٹ گئی اس پر کھانے کو چھوڑ دینا اتنے سے کھانے پر اتفاق کر لینا صحت کا راز اسی میں ہے جب بھی بیٹھے پیٹ بھر کر اٹھے یہی ہے جو صحت کو برباد کرنے والی چیز ہے لیکن بیٹھے کھانا اتنا سا کھایا جتنا کھانے کی ضرورت پوری ہو گئی اب کھانے کو دل تو چاہے گا اور بھی خاص طور پر جس کی روٹین پہلے سے بنی ہو اس کا تو دل اور چاہے گا بھی سارا ختم کروں یا اور کھاؤں لیکن دل چاہنے کے باوجود باقی چھوڑ دینا اور جتنی ضرورت تھی اس کو حد تک استفاق کر لینا یہی صحت مندی کا بنیادی راز ہے اور یہاں پر ہمیں اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللّہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں یا کم البطنطفع و شراب فعنح مفصۃ الجََََسد مورثت الثقم مقصلۃ النصلاۃ وََ علیہم بالقصیفی حما فعنٰجََََََََََسد و ابعدمن الصََََََََََرف وإن الحبر السمين۔ وَن رج الع علئی کا حتہ یوسِ رشا ہوتا کھانے پینے میں زیادتی سے بچو کیونکہ بسار خوری سے جسم میں خرابی آتی ہے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور نماز میں سستی پیدا ہوتی ہے کھانے پینے میں میانہ روی سے کام لو کیونکہ اس سے جسم درست رہتا ہے اور بیماری نہیں آتی اللہ تعالیٰ پیٹو اور موٹے شخص کو پسند نہیں کرتا آدمی اس وقت تک ہرگز ہلاک نہیں ہوتا جب تک کہ اپنی شہوت کو اپنے دین پر ترجیح نہ دے یہ تمر فاروق کے بارے میں یہ قول نقل کیا انہوں نے اور یہاں پر ایک بات اور بتاتے چلے جائیں کہ جہاں تک تو آپ سرسم کی احادیث کا تعلق ہے اس میں تو ہمیں تاکید کرنا چاہیے کہ واقعی آپ سے یہ چیز ثابت ہے یا نہیں ہے صحت کے اعتبار سے کہ صحیح ہونی چاہیے اگر ثابت نہیں ہے آپ سے تو ایسی چیزوں کو آپ کی طرف منسوخ کرنا ہی حرام اور ناجائز ہے لیکن صحابہ طابعین یا آئمہ اکرام کی طرف جو منسوب اقوال ہیں یا چیزیں ہیں اگرچہ اس میں بھی ان باتوں کی اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے تاکید ہونی چاہیے لیکن اکثر اوقات حتیٰ کہ سابقہ علماء نے بھی وہ نے بھی یعنی صحابہ تابعی علماء کے اقوال ان چیزوں کو نقل کرنے میں کوئی زیادہ انہوں نے ان یعنی کہ تحقیق سے کام نہیں لیا یعنی کہ اس تاکیر سے کم کیونکہ ایک آدمی کا قول ہے یعنی فرق ہے ایک بات جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کیا جا رہا ہے کہ وہ دین ہے اور آپ کی زندگی کے دستور ہیں سمجھے نا اور ایک بات کسی آدمی کی طرف انسان منصوب کی طرف منسوخ کی رہی ہے عام عام آدمی کے طرف چاہے وہ صحابی بھی کو نہ ہو تو صحابی کی بات بھی کو ہر حالت میں ہجرت نہیں ہوتی یا کسی تابع کی طرف یا کسی امام کی طرف بات منصوب کی جا رہی ہے تو اس لیے میں صرف بتانا چاہتا ہوں علم لحاظ سے کہ علماء نے محدثین نے آپ سلسم کی باتوں کے آپ کے حادیث کی حد تک تو بہت احتیاط کی ہے بہت اس کی تحقیق بہت اس کی احتیاط کے یعنی کہ اور ریسرچ اس کی کی کہ کہاں تک وہ ثابت ہے آپ سے یہ نہیں ثابت لیکن آپ کے علاوہ باقی جو علماء تھے یا اپنے صحابہ تابعین ان کے اقوال کے ذکر کرنے میں انہوں نے وہ چیز اس کا اہتمام اتنا نہیں کیا اسی وجہ سے کیونکہ ان کی باتیں کوئی باقاعدہ طور پر دین کا حصہ نہیں ہے لیکن ان سے ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے جیسا کہ میرے فروغ ہے یہ قول کہ کھانے پینے میں زیادتی سے بچو کیونکہ اس سے بسیار خوری کا جو لفظ آپ کے پاس ہے کیا مانا ہے اس کا زیادہ بسیار خوری یعنی زیادہ کھانا اور میں فارسی کا لفظ ہے تو جس سے جسم میں خرابی آتی ہے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور یہ حقیقت ہے کسی کو اگر شک ہے تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ کر دیکھے انہوں نے خاص طور پہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ صرف عالم دین نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے طبیب بھی تھے اور بڑے حکیم بھی تھے اور بہت انہوں نے یعنی کہ اپنی کتابوں کے اندر یعنی کہ طرف چیزوں کے علاجات بھی لکھے ہیں طب نبوی کے نام سے آدمی شاید کی کتاب دیکھی ہوگی اور اس کے علاوہ ان کے عموماً کتابوں کے اندر بڑی بڑے حکمت کی باتیں اس طرح کی تو انہوں نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اصل اور عربی کی عربی میں ایک بہت بڑی مثال پائی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ میدا جو ہے وہ بیماریوں کا گھر ہے الما بیت تو کہ میدہ جو ہے وہ بیماریوں کا گھر ہے کیا مطلب کہ اس میدے کو جب بھرا جاتا ہے میدے کا خیال نہیں کیا جاتا تو یہیں ساری بیماریاں یہیں سے جنم لیتی ہیں وہ بیماری کسی بھی طرح کی ہو کسی بھی کہ چاہے وہ اس بیماری کا تعلق کسی آدمی کے سر کے ساتھ ہو پیڑ کے ساتھ ہو ٹانگ کے ہو. کسی طرح کی بیماری اصل اس کا جو اس کا دار و مدار کہاں میدے سے شروع ہوتا ہے کہ میدے کا معاملہ صحیح نہیں ہوتا میدا خراب کیا جاتا ہے اسی خرابی کی وجہ سے پھر آگے ساری بیماریاں شروع ہوتی ہیں <تصفح> تو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ زیادہ کھانا جو ہے بیماریوں کا اس کی یعنی اس کا سبب ہے اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سستی کاہلی پیدا ہوتی ہے آدمی زیادہ کھاتا ہے زیادہ پیتا ہے اور پھر اس کو زیادہ نیند کی ضرورت ہے اور یہ حقیقت ہے تو اس مانتے ہیں کہ معان روی سے کام لو کیونکہ اس سے جسم بھی صحیح رہتا ہے اور فضول خرچی سے بھی آدمی بچتا ہے اور پھر آخر میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے پیٹو اور موٹے شخص کو پسند نہیں کرتا آدمی اس وقت تک ہرگت ہلاک نہیں ہوتا جب تک اپنی شہوت کو اپنے دین پر ترجیح نہ دے کیا مانا اس کا شہوت سے مراد یعنی جو دل میں آیا نفسانی خواہشات جو دل میں آیا بس پورا کرنا ہے اور بعد لوگ واقعی بیچارے اپنے اپنے آپ میں اپنے اس معاملے میں اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ جو دل میں آ بس اب پورا کر کے رہنا ہے نہیں پورا ہوگا تو ان بےچاروں کو جس طرح زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے کہ جو دل میں چیز آگی کرنے کی کھارے کی پینے کی کوئی بھی اس طرح کی بس یہ کرنا ہے لازمی تو چاہے ان کو کتنا مال بھی خرچ کرنا پڑے کتنا ٹائم بھی اس میں ضائع کرنا پڑے چاہے اپنا صحت برباد کرنی پڑے لیکن بس وہ ایک چیز دل میں آگی گئی تمنا پیدا ہوگی خواہش دل میں آگی بس پوری کر کے چھوڑنی ہے اور یہ انسان کی کمزوری کی دلیل ہے نہ کے کسی عقل کی درل Yeah. مسلمان نشہ و اشیاء اور نیند نہ آنے والی دواؤں سے بھی اجتناب کرتا ہے چے جائے کہ حرام چیزوں کو استعمال کرے وہ جلدی سوتا ہے اور سویرے بیدار ہوتا ہے اور دواؤں کا استعمال صرف مرض کی حالت میں کرتا ہے ورنہ صحت کی حالت میں اس کے جسمانی نظام کو ہر چیز فطری صحت و نشاط پیدا کرنے میں ممدود واد واون ممد و معاون ثابت ہوتی مومت دو معاون ثابت ہوتی ہے ہاں جی یہاں پر کھانے پینے کے علاوہ بھی اب نیند کا مسئلہ ہے تو نیند کے لیے کیا ہے دوائیاں کھا کے سونا یہ کوئی نہ تو کوئی صحت مندی ہے اور نہ کوئی عقل مندی ہے سمجھے نا دوائیاں کھا کے سونا کہ دوائوں کے بغیر نیند آئے تو اس لیے آدمی کو اپنے اپنے نید کے حوالے سے بھی اس طرح کی روٹین رکھنی چاہیے کہ جس میں اس کو کی, جتنی مناسب جس کی جتنی اس کی ضرورت کی نیند ہے وہ سو سکے اور اس کے لیے اس کے پاس ایک بقاعدہ اپنے نظام ہو اصل میں بنیادی چیز کھانے کی ہو نیند کی ہو کچھ بھی اس طرح کی چیزوں کا اصل بنیادی جو تعلق ہے وہ کس سے ہے آپ کا جو ڈیلی کا ٹائم ٹیبل ہے آپ کا ڈیلی کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس میں آپ تک پابندی سے چل رہے سمجھے نا ہاں جو چیز اپنے آپ اپنے ٹائم ٹیبل کو کنٹرول کر لیتا ہے پابندی سے چلنے کے لیے اس کے لیے ان چیزوں پر چلنا کوئی مشکل نہیں کھانے کا بھی کنٹرول کر لے گا نیند کا بھی معاملہ صحیح انداز سے چلا لے گا اور باقی اور باقی بھی اس کے کام سارے ہوتے چلے جائیں گے لیکن جس نے اپنے ٹائم ٹیبل کو جو کنٹرول نہ کر سکا سمجھے نا ہاں جو کبھی سویا تو رات سویا رہا جاگتا تو رات جاگتا رہا کھانے کو بیٹھا تو سارا دن کھاتے ہی چلا گیا نہ کھایا تو نہ کھایا یعنی کہنے کا مقصد ہے اس طرح کے آپ کو لوگ ملیں گے اور یہ ہمارے ہاں آج کل زیادہ تر جو نفسیاتی مراض ہیں کہ جس پر یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ دھوئیاں کھا کے سونا اس طرح کے کام کرنا یہ ڈپریشن وغیرہ وہ ساری اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اس کے پاس کوئی اپنا ٹائم ٹیبل نہیں ہے بس وہ بے مہار اونٹ کی طرح چل رہا ہے کچھ پتہ نہیں میں کیا کرنا ہے میں نے میرا یعنی کہ اس کے پاس کوئی اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہے اپنے اوپر تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں اور ہر چیز میں بیکار ہوتے ہیں نہ گھر کا کام نہ کوئی باہر کا کام وہ جس طرح کہتے ہیں دھوبی کے کتے بارے میں نہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا سمجھے نا ان کا حال وہ ہوتا ہے کہ کسی کام کے لیے ہوتا ہے کس لیے کہ اپنے پاس کو اس کے پاس کو اپنے کنٹرول اپنے ٹائم پر اپنے شیڈول پر ان چیزوں پر اس لیے اگر آدمی ان پر کنٹرول کر لیتا ہے تو کھانے پانے کھانے پینے کے معاملات بھی کنٹرول ہوتے ہیں سونے کا بھی ایک شیڈول ہے سونے کا ایک وقت ہے اس پر سونا ہی سونا ہے سمجھے نا ٹھیک ہے کبھی کبھار ہو گیا کوئی آگے پیچھے چھوٹا موٹا ہے کہ کے دو دو تین پھرتے رہنا اور صبح پتہ ہے کہ ڈیوٹی بھی کام پہ بھی جانا ہے اور اس طرح کے پھر نیند پوری نہیں ہوگی اور پھر ڈپریشن ہوگا اور جسم طرح طرح کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے ساتھ اس کی بنیادی ضروریات رکھی ہے تو جب یہ ضروریات پوری نہیں ہوگی اس کے پھر غلط اثرات پیدا ہوں گے تبھی تبھی طور تو یہ حقیقت میں یہ چیزیں مام یعنی کہ اگرچہ کو کہنے والا کہے گا کہ یہ کوئی دین کی بنیادی چیزیں اگرچہ نہیں ہیں لیکن دین ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ مسلمان ان کی پابندی کرے کیونکہ ان کی پابندی کرنے کے ساتھ ہی وہ صحیح معنوں میں دین پر بھی چل سکتا ہے ورنہ رات دو تین بجے تک اپنے گھومتے پھرتے رہے ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے ادھر, بیٹھے ادھر, گیا, ادھر گیا ادھر گیا اور رات فجر سے دو گھنٹے پہلے آ کے سوئیں گے تو فجر کی نماز پھر پڑھیں گے اٹھ کر چلے جا کے تجدید کی نماز ہو کو اس کے علاوہ اور کوئی پروگرام ہو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے بڑے بڑے فرائض بھی اسے چھوڑتے ہیں وہ جس طرح میں پہلے کہا ہے نا کہ وہ دوبی کے کتے کے بہار نہ گھر کا نہ گاٹھ کا کسی کام کو آدمی کسی کام کا نہیں ہوتا نہ دین کا نہ دنیا کا کسی لحاظ سے بھی بیکار ہوتا ہے وہ شخص اس لیے اپنے آپ کو اپنے ایک شیڈول بنانا کنٹرول کرنا اس کو اور ہم دیکھتے ہیں شیخ حسین رحمتہ اللہ کے بارے میں یعنی ہم خود بھی دیکھا کرتے تھے اور ابھی مزید بھی پڑھ رہا تھا کہ ایک محدود ان کا شیڈول تھا اس میں وہ کام کرنا ہے آگر کسی کو کو ٹائم لینا چاہتا ہے پہلے سے پتا ہو کہ فلانے مجھے فلاح نے مجھے فلاں سے میں نے ٹائم انتہا کیا ہے اس کو ہی ٹائم دینا بس ورنہ یہ نہیں کہ بیٹھے پڑھ رہے ہیں اپنا کو اپن کا ان کا پروگرام چل رہا ہے اور آپ آف اور ایسا ان کے پاس نہیں ہوتا تھا ایسا ہوتا ہے کن کے پاس بیکار لوگوں کے پاس وہ جانے ویلے ہوتے ہیں فالتو ہوتے ہیں جب بھی ان کے پاس آ کے بیٹھو آپ وہ فارنگ آپ کے لیے سمجھے نا تو وہ خود بھی فاروغ ہوتے ہیں ان کو ملتے بھی ان جیسے ہیں اس لیے اگر آدمی اپنا اس کا ایک شیڈول چل رہا ہے ایک پروگرام اس کا چل رہا ہے اس کو پابندی سے اس پر چل رہا ہے تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے ابھی اس کے پاس اس طرح کا اس کا شیڈول ہے اگر اس کو ملنا بھی ہے تو پہلے سے بات کرنا پڑے گی اس کے بعد کون سا ٹائم مناسب ہوگا آپ کو بتائے گا تو یہ ہے جو طریقہ کار ہے اپنے آپ کو بلا ایسے فالتو چھوڑ دینا بغیر کسی کنٹرول کے بغیر کسی ان چیزوں کے تو یہ ہے جو انسان کی زندگی برباد کرتا ہے ایک ایک ضمنی بات سائنس کہتی ہے کہ ہمارے جسم میں ایک خاص قسم کا گلینڈ ہے اس کو پینیل گلینڈ کہتے ہیں وہ ایک خاص قسم کا کیمیکل نکالتا ہے اس کا نام ہے ملیٹونن جیسے جیسے اندھیرا بڑھتا جاتا ہے ملیٹون جو ہے وہ زیادہ ہوتا جاتا ہے اور جیسے ملیٹون زیادہ ہوتا ہے انسان کو نیند آنے لگتی ہے لیکن آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اندھیرا نہ ہونے دیں تو پھر وہ ہارمون نہیں نکلے گا وہ ہارمون نہیں نکلے گا تو آپ کو نیند نہیں آئے گی جو لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں یہ بلو لائٹ یہ وائٹ لائٹ یہ اتنی خطرناک ہے کہ جب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کا ہارمون جو ہے وہ رک جائے گا وہاں پہ وہ نکلے گا نہیں جتنا وہ نہیں نکلے گا اتنی آپ کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی تو یہ بھی آج ایک تحقیق ہے کہ جتنا زیادہ موبائل کا استعمال آپ کریں گے تو جب آپ کو نیند آنے بھی لگے گی وہ آپ کو ریورس ہو جائے گی اس سے بچنا چاہیے واہرک باشعور مسلمان یہ جانتا ہے کہ طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں نظام میں صحت پر عمل کرتے ہوئے اپنے جسم کو تقویت پہنچاتا ہے دیکھیں یہاں پر یہ حدیث جو ہے نا حدیث کے الفاظ من المومن الداف کہ طاقتور مومن جو ہے وہ اللہ کے ہاں کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے زیادہ پسندیدہ ہے لیکن یہاں پر طاقت کمزوری جسمانی ہے یا ایمانی ہے بعض کہتے ہیں کہ جسمانی ہے کیونکہ آپ نے طاقت کا ذکر کیا ہے اور بعض کہتے ہیں ایمانی ہے اور حقیقت میں دونوں ہی ہیں حقیقت میں دونوں ہی ہیں کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے ایمان میں بھی طاقتور ہو اور جسمانی طور پر بھی طاقتور ہو کیونکہ اسلام کے غلبے کے لیے اسلام کے پھیلانے کے لیے اس کو سہارا دینے کے لیے صرف آپ کے خالی ایمان کی وہ کافی نہیں ہے اس کے لیے آپ کے لیجیے جی آپ کے جسم کی ضرورت ہے آپ کی جسمانی طاقتوں کی ضرورت ہے کیا تاکہ آپ جو ہے جسمانی طور پر بھی اتنی طاقتیں رکھتے ہوں کہ اسلام کے لیے کوئی بڑا کام کر سکیں جس طرح کہ ہم جانتے ہیں خود نبی و صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اور صحابہ اکرام کی سیرت کہ جسمانی طور پر تو یہ چیزیں یعنی کہ یہ یہاں پر دو ہی چیزیں مراد ہیں صرف خالی نا ایمان ہے اور نہ خالی جسمانی قوتیں ہیں اور بعض اس طرح کے حدیثوں کو اب غلط اس کے متصور کہ اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ مومن پسند ہے کہ جو جسمانی جو جو طاقتور ہے اس کے کا مطلب کہ پہلواری کرو پھر ہاں جو پہلوان ہیں بڑے جسموں کو اپنے اپنے بنائے ہوئے کہ یہ جو ہے اللہ کا حکم ہے یہ اس کی غلط فہمی ہے سراسر ہاں ایمان بھی طاقتور ہو جسم, جسم بھی ساتھ طاقتور ہو ہاں یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں yeah. جسمانی ورزش کرتا رہتا ہے سچے مسلمان کا بدن اگرچہ صحیح سالم اور تنومند رہتا ہے کیونکہ وہ کھانے پینے کی مدر بری اور حرام چیزوں سے کہ جن سے کمزوری لاحق ہوتی ہے اور ہلاکت کا اندیشہ رہتا ہے دور رہتا ہے اور تھکا دینے والی اور کمزور کر دینے والی بری عادات سے جیسا جیسے زیادہ جاگنا اور ایسی چیزوں میں منہمک رہنا جن سے عظیمت میں کمی آئے اور جسم کمزور ہو بچتا رہتا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے جسم میں مزید قوت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے چنانچہ وہ صرف اسی اسلوب پر اکتفا نہیں کرتا جو اس نے اپنی زندگی کی صحت کے لیے اختیار کر رکھا ہے بلکہ وہ اپنے جسم عمر اور معاشدی پوزیشن کے لحاظ سے ورزش کرتا رہتا ہے تاکہ اس کے جسم کو قوت نشاط اور زندگانی حاصل ہو اور وہ امراض سے محفوظ رہے وہ ورزش کے لیے کچھ اوقات متعین کر لیتا ہے جن میں پابندی سے ورزش کرتا ہے تاکہ ان ان مشقوں کا نتیجہ ظاہر ہو اور اس کے جسم پر اس کا اچھا اثر مرتب ہو وہ ہر چیز میں اعتدال توازن اور نظم کا خاص لحاظ رکھتا ہے جو کہ ایک سچے اور باشعور مسلمان کا ہر زمان و مقام میں ترا امتیاز رہا ہے جی کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ملتی ہے ہم کو کیا خیال ہے کیونکہ ہم یہاں پر جو پڑھ رہے مسلمان کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں مسلمان کے لیے سب سے زیادہ سب سے پہلے کیا ہے آپ کی سیرت ہے اللہ آپ وسلم کو ورزش کرتے تھے وہ تو کبھی سفر میں نکلے مہینوں کے بعد اور ممکنہ سالوں بعد بلکہ حدیث میں جو آتا ہے وہ دو دفعہ کا ذکر آتا ہے کہ پہلے ایک دوبارہ دوڑ لگائی انہوں نے تو حتاشہ آگے نکل گئی اور پھر دوبارہ دوڑ لگی تو آپ سرسم آگے نکل گئے سمجھے نا تو دو ہی جی ہاں دیکھیے کے حوالے سے یعنی آپ سرسم کے بارے میں آپ کو آپ کو کہے کہ آپ کا کوئی خاص شیڈول تھا ورزش کرنے کا اور خاص و ورزش کا جو مفہوم ہمارے یہاں عام طور پر پایا جاتے ہیں جم وم کا اس طرح کی چیزوں کا ایسی چیزوں کا کوئی تصور ہمارے پاس نہیں ہے ہے یعنی ایسی کوئی چیز آپ سر کی زندگی میں ہم کو آپ کو نہیں ملے گی سمجھے نا لیکن آپ سرسم کے زمانے میں عموماً جو ہے لوگوں کی زندگی کا جو انداز تھا وہی ایسا تھا کہ اس میں الگ سے خاص طور پر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کس لیے کہ اگر گھوڑے پر بیٹھے ہیں اونٹ پر بیٹھے ہیں کہیں بیٹھ کر دیکھیے ذرا آپ اور دیکھیے آپ کی کتنی ورزش ہوتی ہے سمجھے نا یہ ایک نیچرل یعنی کہ فطری طور پر ایٹومیٹیکلی جس, جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ان کی ورزش تھی جو ان کی زندگی میں ساتھ ساتھ چل رہی تھی پیدل چلنے کے علاوہ اگرچہ ان کے پیدل چلنے کا بہت زیادہ ان کا سلسلہ رہتا تھا تو اگر سواری بھی سوار, سواری پر بھی سوار ہو رہے ہیں اس سواری پر بھی ان کی اچھی خاصی ورزش چل رہی ہے پھر مزید ان کی زندگی کا انداز ہی ایسا تھا کہ جس میں ہر وقت حرکت اور ان کے ایک قوت کا انداز اس لیے ہم اگر کو یہ کہیں کہ آپ سرس میں کبھی وردش تو کی نہیں کس طرح کے کام تو کی نہیں, نہیں کیے تو یہاں پر یہ کہاں سے لے آئے ہم کہیں گے کہ آپ کے زمانے کے معاملات اس وقت لوگوں کا کلچر اس وقت لوگوں کے جو سواریوں کا دوسرے تیسے جو انداز زندگی کا رہن سہن وہ اس طرح کا تھا کہ جس میں ان ورزشوں کی ضرورت نہیں جس کی آج ہم کو ضرورت ہے یعنی ان کا حتیٰ کہ عورتوں کا گھروں کے اندر حتسما رہے اللہ تعالیٰ نے پڑھ کر دیکھیے سیرت کہ ان کے خاؤ بیر کا کھیت کھیت میں جاتی کھیت میں کام کرتی اور وہاں سے گندم وغیرہ چاؤ وغیرہ جو بھی ہوتا وہ کاٹ کے لاتی لا کر اس کو جو ہے صاف کر کے اس کو پیستی اس کی روٹی بناتی آپ صرف روٹی بنانے کی حد تک یہ سارا دیکھیے کیا پروسیس ہے کتنا لمبا یہ کام ہے اس میں اب مزید کسی ورزش کی ضرورت رہتی ہے پانی بھر کر کنو سے لانا باہر سے سمجھے نا اٹھا اٹھا کر اپنی کمر پر اور اس طرح سے اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ورزشوں کی اور ضرورت رہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سابقہ زمانوں کی بیماریاں اور آج کی بیماریاں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی یہ ہے کہ آج یہ بلڈ پریشر یہ شوگر یہ سب کی طرح طرح کی بیماریاں اس کی وجہ کیا ہے کہ تن آسانیاں ہیں گھر میں کام کاج کم ہے ہر طرح کی سہولتیں ہیں حرکت بہت کم ہے اور پھر کھانے کے جو نظام ہیں ہمارے وہ نہ کہ صرف بیکار بلکہ جسموں کو تباہ کرنے والے برباد کرنے والے یعنی کھانے کے نظام بھی کھانے کے انداز بھی اور کھانے کے اندر جو کھا رہے ہیں وہ بھی ہر چیز تو پھر اس کے پیچھے میں کچھ سر پہلے ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا یعنی گلف کنٹری کے حوالے سے اس نے لکھی تھی کہ گلف کی جو عورتیں ہیں ان کی بیمار وہ بیمار کیوں ہیں اور ان کے گھر میں کام کرنے والیاں بیمار کیوں نہیں ہوتی وجہ یہی تھی کہ جو وہ ہیں وہ کھایا سو گئے نہ کو حرکت ہے نہ کو کام ہے اور جو بیچاریاں کام کرنے والی ہیں ماسیاں وہ سارا دن ان کی ورزش ہو رہی ہے اس لیے حقیقت میں زندگی کا جو ہمارا سٹائل ہے اس میں اس کی وجہ سے آج ضرورت ہے بعض اوقات یعنی خاص تو ایسے لوگ جن کو یعنی کہ جن کی یعنی کہ حرکت بہت کم ہے ان کو ضرورت ہے ورزش ورنہ ورنہ آدمی اگر تیز چلتا ہے سنت کے مطابق اور مسجد ایسی ہے کہ جہاں پر اس کو تھوڑا دور چل کے جانا پڑے تو پانچوں نمازوں کے لیے اس کا تیز چل کے مسجد کو جانا آنا ہی اس کے لیے کافی ہے اور میں اسی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بعد لوگ جو جموں کے لیے الگ سے ٹائم نکالتے ہیں کہ میرا جم کا ٹائم ہے وہ جم کی ضرورت نہیں نہ پیسے ادا کرنے کی ضرورت ہے نہ وہاں پر ٹائم برباد کرنے کی ضرورت ہے سمجھے نا صرف آپ مسجد کو جانے کی روٹین ہی ایسی رکھ لیں روٹین ہے کہ گھر کے پاس تھوڑی مزدور تھوڑی مسجد رکھیں جہاں پر کم از کم آپ کو پانچ سات منٹ چلنا پڑے اور تیز چلنا پڑے تیز چلنے کا صرف آپ کا مسجد میں پانچ ٹائم آنا جانا ہی جو ہے نا وہی وہ آپ کی ورزش کافی ہے پھر مزید یہ کہ گھر کے آس پاس کوئی کام ہے چھوٹا موٹا کسی کوئی چیز لانی ہے کسی کولڈ سٹور سے کسی بکال وغیرہ جس کو کہتے ہیں وہاں سے, تو کوئی قریب جگہ ہے تو گاڑی کا استعمال نہ کرے کہنے کا مقصد یہی آپ کے چیزیں کافی ہیں آپ کی ورزش اس کو اس کے ساتھ آپ کو اور ال الگ سے کوئی کافی کسی ورزش کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر سارا دن بیٹھنا ہے کھا کے سونا ہے تو پھر تو آپ کے ایک جم نہیں بلکہ کئی جم آپ کو کریں تب بھی کافی نہیں ایک جم کے حوالے سے بھی ایک ریسرچر بتا دو ہاں ایک ریسرچر ہے یمنی ہاشم الغالیہ بہت بڑا ریسرچر ہے یہ امریکہ میں ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ جو لوگ جم کرتے ہیں وقتی طور پہ اور چھوڑتے ہیں اس کو تو ان کا دماغ جو ہے نا وہ شرنک ہو جاتا ہے اور ان کی عقل ان کو چیزیں یاد نہیں ہوتی آپ دیکھیں گے جو جم کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی چیز یاد کرنے کو دے دی جائے وہ بھول جاتے ہیں یا یاد نہیں کر پاتے جیسے کہتے ہیں نا موٹی عقل ہو گئی ہے زیادہ تر یہ ریسرچ دیکھی گئی ہے کیونکہ وہ اس کے اندر جم کے اندر وہ کہتے ہیں آپ نے یہ پروٹین اتنا لینا ہے یہ ایسے کھانا ہے تو وہ چیزیں اس کا جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے اور سستی جم کرنے والے سست ہوتے ہیں انتہائی درجے کے بھئی کھانا کنٹرول رکھو کھانے کا نظام صحیح رکھو اس کی ٹائمنگ صحیح رکھو کھانا ڈاکٹر صاحب جانتے ہوں گے شاید ساتھی کہ روشنی کے دن کی روشنی اور کھانے کے معدے کے ساتھ بڑا ان دونوں چیزوں کا بہت گہرا تعلق ہے اس لیے آپ کے زمانے میں اندھیرے کے کھانے بہت کم ہوتے تھے ہاں سہری کا کھانا یا افطاری میں مغرب کے بعد ورنہ ان کے کھانے دن کے ٹین دن کی روشنی میں ہوتے تھے آپ سرسم کا کھانا جب مسجد میں مسجد سے آتے تھے نا آگے پوچھتے ہیں گھر میں کھانے کچھ ہے کب آتے اشراق کے بعد کافی دیر بعد سورج کافی اوپر اٹھ چکا ہوتا تھا اس وقت تک آپ مسجد بیٹھتے تھے اس وقت گھر میں آتے پوچھتے کہ کھانے کو کچھ ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو صبح کا کھانا ہوتا اور شام کا کھانا حضرت فرماتے ہیں کہ ہم عصل نماز آپ کے پیچھے پڑھتے اور مدینہ کے باہر ہماری بستی تھی وہاں جاتے جا کے اونٹ دبا کرتے اس کو کاٹتے پکاتے اور مغرب کی نماز سے پہلے کھا کر آپ کے پاس آ کے نماز پڑھتے یعنی ان کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اثر کی کرمات کتنے جلدی پڑھتے تھے اور خاص طور طرح کہ ابھی گرمی کے وقت میں تین گھنٹے کا کم اس کا فرق ہے مغرب اور عصر کا تو ان اس ادیز سے کیا ملتا ہے کہ ان کا کھانا مغرب سے پہلے ہوتا تھا بہت شاد و نادرہ آپ کو اس طرح کے واقعات ملیں گے کہ جس میں اندھیرے میں کھانے کا ذکر آتا ہو یا بعد کھانے کا ذکر آتا ہو تو کھانے کے اوقات آپ کنٹرول رکھیں کھانے کا کنٹرول رکھیں کھانے کی نوعیت کیا ہے اس کو کنٹرول رکھیں بعض لوگوں کو بھی بڑی وہ ایکسرسائز کریں گے بلکہ ڈائٹ کی کریں گے اچھا کہ آپ کھانے بیٹھیں گے تو کھانا کیا کھا رہے ہیں کھانے کے اندر اس, اس انداز کے اس میں وہ یعنی کہ چکنائیاں ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ ساری کی ساری ہلاک کرنے والی تو اس لیے کھانے کا یعنی کہ معیار بھی صحیح ہو کھانے کا جو اس کا مقدار بھی صحیح ہو اور اس کے اوقات بھی صحیح ہو اس کے ساتھ جس طرح چلنے کو کہا ہے کہ تھوڑا بہت آپ کا مسجد کی طرف آنے جانے کا اپنے کام کاج کرنے کے حوالے سے کوشش یہ کرے کہ گاڑی کا کم سے کم استعمال ہو تو ان چیزوں کا آپ گھر کے کام خود کرنے کی حد امکان کوشش کریں تو یہ آپ اس کے با... اس کے بعد با... با... نہ کوئی الگ سے کسی ایکسرسائز کی ضرورت ہے نہ کوئی الگ سے جموں کی ضرورت ہے اس کی وضاحت کیجیے کھانے پینے کی مضر بری اور حرام تین چیزیں ہیں جی ہاں مضر بری اور حرام مضر کے معنی جو نقصان دے ہیں ہے تو حلال لیکن پتہ ہے کہ پہلے سے بلڈ پریشر ہے اور ایسی چیزیں کھا کر کیا حال ہوگا سمجھے نا اور بری اور حرام ہم کہہ سکتے ہیں کہ قریب قریب ہیں یا بری ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کی نوعیت اچھی نہ ہو ہے تو حلال لیکن اس کے کھانے میں کوئی یعنی کہ نقصان کا پہلو ہو یا اس کے کھانے میں کوئی زیادہ افادیت نہ ہو اور جو حرام کا پہلو داری بات ہے حرام کے اندر تو کوئی اس کے کھانے کی, کی گنجائش ہی نہیں ہے اس کی اجازت ہی نہیں ہے اپنا بدن اور کپڑے صاف رکھتا ہے مسلمان جسے اسلام لوگوں کے درمیان نمایاں اور ممتاز دیکھنا چاہتا ہے بہت صاف ستھرا رہتا ہے وہ اپنا بدن پاک صاف رکھتا ہے اور کثرت سے اور قریب قریب وقفے سے غسل کرتا رہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل پیرا ہوتا ہے جنہوں نے غسل کرنے اور خوشبو لگانے پر خاص طور پر جمعے کے دن ترغیب دلائی ہے ارشاد فرمایا ایک من یومل جمع و غسل و چاہیے من منقیب من من من من من من جمعے, جمعے کے دن غسل کرو اور سروں کو بھی دھو خواہ جمبی نہ بھی ہو اور خوشبو لگاؤ yeah. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظافت کے لیے غسل پر اس قدر زیادہ ترغیب دلائی ہے کہ بعض امہ نے کہا ہے کہ جمعہ کے نماز کے لیے غسل واجب ہے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اعلیٰ کل مسلم ان کلی سب ایامن یوما یغ سلوفی ہی رس ہو و کہ دوسری ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ غسل الجماعت واجب على كل محتلم صحیح بخاری میں جمعہ کے دن کا غسل کرنا واجب ہے ہر محترم کے معنی بالغ پر جو بھی شخص بالغ ہے اور بالغ سے مراد یعنی جس پر جمعہ واجب ہے جس پر جمعہ فرض ہے تو چاہے غسل کی ضرورت ہو یا نہ ہو جنوبی ہو یا نہ ہو تو جمعہ کا غسل جو ہے واجب ہے اگرچہ جمعے کے غسل کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کیا واجب ہے یا سنت ہے لیکن ہمارے شیخ حسبین رحمتہ اللہ علیہ ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مائع کیا غسل جمعاتی واجب آپ کہیں کہ واجب ہے اور ہم کہیں کہ سنت ہے یہ کیسی یعنی آپ کی حدیث کے خلاف ورزی ہے آپ جب ایک چیز کو واجب کے لفظ سے اس کو یعنی کہ اس کا بیان کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد گنجائش نہیں رہتی کہ ہم اس کے بارے میں کہیں کہ یہ واجب نہیں سنت ہے اور جنہوں سنت کا ہے ان کی دلیلیں حقیقت میں ہیں کچھ کہ نبی اکمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لوگ کیا ہوتا کہ تاشہ ماتی ہیں کہ لوگ جمعہ کے لیے آتے اور مدینہ سے کچھ خاص لوگ یعنی کہ دور بستیوں سے چل کے آتے اب اس طرح کی گرمی کے وقت میں آدمی چل کے آئے گا تو کیا ہوگا پسینہ آئے گا اور پسینہ آنے سے پھر کوئی بدبو پیدا ہوتی ہے تو مسجد میں ایک طرح کی وہ یعنی کے سمل پیدا ہوتی پیدا ہوتی آپ سرس میں پھر لوگوں کو ترغیب دلائی لوگ یہ تسل تم یوم جمعہ اور یوم کم ہارا کہ تم کاش کے اس دن غسل کر لیا کروں یعنی جیسے کہ آپ نے ترغیب دلائی ہے آپ نے دو کو حکم نہیں دیا اس حدیث میں اور بعض حدیثوں میں آپ نے وضو کرنے کا بھی حکم دیا تو جس سے بعد علم یہ ہے کہ جمعہ کا غسل فرض نہیں ہے لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کی بہت تاکید ہے اور اصل یہ ہے کہ آدمی اگر کوئی اس کو ازر نہ ہو تو جمعے کا غسل کرنا چاہیے تو یہ اسلام کے سب سے بڑی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ اسلام تہارت کا دین ہے اور ہم تہارت کے مسائل میں جب وہی ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں دوروں میں وہاں پر ذکر کرتے رہیں تہارت کے مسائل بیان, بیان کرنے سے پہلے کہ تہارت کے مسائل کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسلام کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا عظیم دین ہے کہ عظمت اس دین کی کہ جب انسان باقی دینوں کے ساتھ اس کا موازنہ کرتا ہے باقی مذموں کے ساتھ تو تب پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے کس قدر مسلمان کو ایک انسان کو جو ہے صفائی ستھرائی کے ان چیزوں کا کیا اس کو اس کو تعلیمات دی ہیں باقی دینوں کے اندر باقی مذہبوں کے اندر با اوقات نجاست سے گندگیاں غلط سے یہ ان کی عبادت ہے عیسائیوں کے ہاں غسل کرنا اور نہانا اس طرح کے کام کرنا باقاعدہ جرم سمجھا جاتا تھا اور باقاعدہ لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا اس پر کہ وہ فلاح جو ہے ہر ہفتے غسل کرتا ہے اس وجہ سے قتل کیے کیا آتے لوگ کہ یہ دین سے نکل گیا ہے کہنے کا مقصد کہ وہ اپنے آپ کو جو بڑے آج وہ چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں وہ چمک دمک کے بھی صرف اوپر اوپر کی ہے اندر کی ان کی گلاسیں ہم نے دیکھی ہی ہوئی ہیں ان کے واش روم میں دھونے نام کے دھونے کے لیے آپ کو پانی نہیں ملے گا خدا حاجت کے بعد دھونے کے لیے کوئی پانی نہیں ہے ہاں وہ ڈرنے کے لیے ہے فرش کرنے کے لیے باقی اپنی جسم کے صفائی کے لیے کوئی پانی نام کی چیز نہیں ہے اور آپ پر با کو مسلمان کیا کرتے ہیں پھر وہ الگ سے اپنے وہاں پر لوٹا وغیرہ رکھ دیتے ہیں ورنہ تو کہنے کا مقصد جو ظاہری چمک دمک نظر آتی ہے وہ بھی وہ فرانس کے بنائے ہوئے پرفیوم اور اس کے پرفیوموں کی تاریخ بھی یہی ہے کہ اتنی ان کے گندگی گندگی اور غلالت ہوتی اتنی بدبو ہوتی ان بدبووں کو ختم کرنے کے لیے اس طرح ان کے پرفیوم بنایا کہ نہانے کا تو چونکہ ان کے ہاں تصور تھا ہی نہیں کلچر ان کے ان کے کلچر سے باہر ہی چیز اب بدبو کیسے ختم کریں اس کے اوپر پرفیوم چھڑک دیں جیسے گندگی کی ڈھیر کے اوپر پرفیوم چھڑک دیں یہ ان کا حال ہے تو یہ اصل ان پرفیوموں کی یہ کیفیت ہے اس کی یہ تاریخ ہے اس کی یہ بیک گراؤنڈ ہے تو کہنے کا مقصد ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو چمک دمک اوپر سے نظر آتی ہے اس کے اندر کیا سے ہیں کیا گندگی ہے اور کیا لیکن اس کے مقابلے میں دین اسلام دین اسلام نے ہر یعنی کہ صرف پانچوں نمادوں کے لیے بلکہ اس سے بڑھ کر بھی اسلام نے ترغیب دی ہے کہ مسلمان با وضو رہے پانچ نمازوں کے لیے تو ضروری ہے ہی ہے اس کے علاوہ بھی ترغیب ہے کہ تم با وضو رہو اور ایک مسلمان طالب علم آپ کو پہلے سنایا تھا کیا کہ کسی یورپ کی یونیورسٹی پڑھتا تھا تو وضو کرتا تو وضو ظاہی بات بیسن ہوتا تو پاؤں اٹھا کر دھوتا اس میں تو کوئی انگریز پروفیسر کہنے لگا کہ بھائی تم اس میں اپنے پاؤں دھوتے ہو جب کہ ہمیں اسے اپنے چہرے کو دھونا ہوتا ہے تم کیسے گری حرکتیں کرتے ہو تو اس نے کہا کہ تم اپنا چہرہ کتنی بار دھوتے ہو دن میں کہتا ہے ایک بار دھوتا ہو تو اس نے کہا کہ میں اپنا پاؤں کم از کم پانچ مرتبہ دھوتا ہوں اب تم خود فیصلہ کرو کہ میرا پاؤں زیادہ صاف ہے کہ تیرا چہرہ زیادہ ہے جی حقیقت ہے یہ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اسلام کی اس عظمت کو جاننے کی اور اسلام کا ایک مسلمان پر جو احسان ہے اس کی نرافت کے حوالے سے صفائی ستھرائی کے حوالے سے جو تعلیمات دی ہے یہ بہت عظمت کی چیزیں ہیں جس کو ہم ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کو لینے کے بھی سمجھنے کے بھی اور واقعی ان چیزوں کے ان چیزوں کے لحاظ سے اپنے آپ کو جاننے کی کہ ہم کہاں پر ہیں ہم بعض اوقات ان بے ایمانوں کافروں کو جو ہیں بھی نجس نہ پا کے شرک کفر کی وجہ سے بھی اور گندے غریب بھی ہیں ان کو سروں پر اٹھاتے ہیں کہ یہ بڑے آئیڈیل ہیں جب کہ اصل مسلمان آئیڈیل ہے کہ جس کو اللہ نے یہ تعلیمات دی ہیں yeah. سچا مسلمان اپنے کپڑوں جوتوں اور جرابوں وغیرہ کو بھی صاف رکھتا ہے وہ وقتاً فوقتاً اپنے کپڑوں اور موزوں کا جائزہ لیتا رہتا ہے اسے پسند نہیں کہ اس کے جسم اور پاؤں سے بدبو آئے جس سے لوگ نفرت کریں اس لیے کہ وہ اس کے لیے وہ خوشبو کا بھی اہتمام کرتا ہے بادشاہ مسلمان اپنے منھ کو بھی دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں اس کے منہ سے کسی شخص کو بدبو محسوس نہ ہو چنانچہ وہ روزانہ مسواک برش اور دوسری صاف کرنے والی چیزوں سے دانت صاف کرتا ہے وہ اپنے منہ کا جائزہ لیتا رہتا ہے سال میں کم از کم ایک بار اپنے دانت دانتوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو دکھاتا ہے اور اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو مو نرخرا اور حلق کے ڈاکٹروں سے بھی رجوع کرتا ہے تاکہ اس کا منہ صاف رہے اور سانس اچھی لے سکے سیدہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عاب بیان کی فرماتی ہیں انّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و کیا نل قدول وارا فیصطی قد اللہ تصوّ کا قبل تو <يَتَوضَّى> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں یا دن میں کسی وقت بھی سو کر اٹھتے تو وضو کرنے سے پہلے مسواک کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہ صاف رکھنے کا اس حد تک اہتمام فرماتے تھے کہ آپ نے فرمایا لولا ان اشوق کا علی امتیلا امر توم بسواق ادلاد اگر میں اپنی امت کے لیے دشوار نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ایوش دا بیہ بہ بی رسول دخل ادہ فقالت السواک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے فرمایا مسواک بہت افسوس <تضح> کا مقام ہے یہاں پر مزید جو ہے اپنے کپڑوں کا جسم کے ساتھ ساتھ کپڑے جوتے جو بھی انسان کے ان چیزوں کا خیال رکھنا ان کی صفائی ستھرائی کا اور خوشبو کا استعمال کرنا خوشبو کے حوالے سے ربیع اکبر صلی اللہ کا جو اہتمام تھا اور نہ کہ صرف خوشبو کا بلکہ ایسی چیزوں سے بچنا کہ جس میں بدبو آتی ہو کوئی اچھی اسمیل نہ ہو ایسی چیزوں سے بچنا یا یوح نبی الحمۃماح اللّہ اس عادت کا شائن دول بھی یہی ہے کہ آپ سے نے شہد کھایا تو بعد بیویوں نے آپ کو شہد سے روکنا چاہا کیونکہ آپ ایک بیوی کے پاس شہد کھاتے تھے تو دوسری بیوی نے چاہا کہ آپ نہ کھائیں اس کے پاس سے تو دو بیویوں نے آپس میں یہ سمجھوتا کیا کہ آپ کے پاس تمہارے پاس جب آئیں تو آپ سے کہنا کہ آپ کے منہ سے فلاح جڑی بوٹی کس میں آ رہی ہے تو میں جب میرے پاس ہے میں بھی یہ کہوں گی تو وہ جڑی بوٹی یعنی کہ ہوتی بعد بات ایسی بوٹیاں کہ ان کی اسمیل ذرا اچھی نہیں ہوتی تو آپ کو جب کہا گیا تو آپ ان چیزوں سے بہت نفرت کھاتے تھے تو آپ نے کہ میں وہ شاید کھا رہا ہوں شاید پھر اس کی وجہ سے ہو تو آپ نے شاید نہ کھانے کا ارادہ کر لیا تو صرف اس وجہ سے کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ کے منہ سے وہ جڑی بوٹی کی سمیل آ رہی ہے سمجھا نا یعنی کہ کوئی منہ کی اور گندی اسمیل ہے کہ جو عام طور پر منہ کے اندر پیدا ہوتی ہے سفائی نہ کرنے کی وجہ سے نہیں وہ صرف کسی بات یعنی بوٹیوں کی وجہ سے جس طرح ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ وسلم کو کس قدر اس بات کا اہتمام تھا کہ کوئی کسی طرح کی یعنی کہ یعنی کہ اچھی گندی اسمیل پیدا نہ ہو اس کے حوالے سے منہ کا اہتمام کرنا اور مسواق کے بارے میں جو آپ حدیثیں سن رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی آپ کا مسواک کے بارے میں جو اہتمام تھا اور مسواق کی آپ کے زمانے میں تازہ ہوتی اور تازہ مسواک اگر آدمی صرف ایک بار ہی ڈیلی کر لے نا پانچ مرتبہ تو بہت اور بھی زیادہ ہے صرف ایک مرتبہ ہی آدمی تازہ مسواک توڑ کر درخت سے صحیح طریقے سے کر لے تو نہ کسی ٹوتھ برش کی ضرورت ہے نہ کسی ٹوتھ کی ضرورت ہے اور نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے لکھا ہے یہاں پر کہ ڈاکٹر کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر آپ ہر روز جو ہے کوئی تازہ مسواک اچھے کسی درخت کی جن کا اچھا یعنی کہ تاثیر ہوتی ہے وہ کر لیں تو یقین کریں کہ کسی نہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے نہ کسی اور دانتوں کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو یہ مسواق کا جو حکم دیا گیا ہے وہ ایسے نہیں بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اور معدے کے ساتھ ساتھ جو دوسری بڑی انسان کی بیماریوں کی جڑ ہے وہ کون سی ہے اس کا منہ ہے کہ منہ کی صفائی نہ ہونا اور منہ کے اندر جراثیم پیدا ہوتے رہنا اور یہی سے ہر چیز کھانے پینے کے اندر جا رہی ہے اور پھر وہ سارے جراثیم آگے پھیل رہے ہیں تو اگر ان چیزوں کے معدے کا خیال کر لیا جائے اس کو کنٹرول کر لیا جائے منہ کی سوائی کر لی جائے تو آپ کی صحت کا راز سارا اسی میں آ گیا اور اسی لیے آپ صرف ان کا مسواق کا جو اہتمام کرنے کا لکھا ہوا سارا کہ آپ جب بھی اٹھتے سو کر مسواق کرتے جب بھی نماز پڑھ وضو کرتے مسواک کرنے کا اہتمام کرتے اور بلکہ آپ نے کہا کہ اگر پر مشقت کا احساس نہ ہوتا تو ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواق کا حکم دیتا حکم دینے کا معنیٰ کیا ہے کہ مسواق کرنا فرض قرار دی دیا۔ کہ جس طرح وضو کرنا نماز کے لیے فرد ہے ایسے ہی نماز کے لیے مسواک کرنا بھی فرد ہو جاتا اور فرد اگرچہ نہیں بھی ہے تب بھی سنت تو ہے نا بلکہ سنتے معقدہ ہے ایسی سنت ہے جس کی بہت بڑی تاکید ہے اور جس کا آج ہمیں پتہ بھی نہیں مسواک اور تو اور ہوتی نہیں پاس رکھنے کا اہتمام ہی نہیں ہے اس لیے ضرورت ان ہوگا ہمیں دیکھنے کی کہ اسلام کی تعلیمات کیا این چین بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہم بعض مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان پہلوؤں سے بے اطنائی برتتے ہیں ذرا حالیہ کہ یہ چیزیں اسلام بے کیا ہمارا کہ توجہ نہیں ہے کوئی خیال نہیں ہے دیا yeah. یہ چیزیں اسلام کا لب لباب اور اس کی اصل ہیں چنانچہ وہ لوگ اپنے منہ بدن اور کپڑوں کو صاف رکھنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے اور جب مساجد ذکر کی مجالس اور درس و مذاکرے کے حلقوں میں جاتے ہیں تو ان کی بدبو وہاں حاضرین کو اذیت پہنچاتی ہے اور ان ملائکہ کو بھی متنفر کرتی ہے جو ایسی معزز اور بابرکت جگہوں کو ڈھانپتے ڈھانپتے رہتے ہیں اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ساتھ ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنتے رہتے ہیں اور خود بھی دہراتے رہتے ہیں من اکل البصل والثوم و فلا راس مسجدنا یکربن مسجدانہ فعین مما یتَا منح بنو آدم جو شخص پیاز لہسن یا گیندنا کھائے وہ ہماری مسجد میں ہرگز نہ آئے کیونکہ جن چیزوں سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے ان سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جا. کہ ایسی چیزیں کھانا کہ جس سے موں سے بدبو پیدا ہوتی ہو اس سے بھی مرحب. بلکہ آپ نے کیا فمایا کہ جس نے کوئی ایسی چیز کھائی وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے مسجد میں نہ آئے حتٰ کہ اس کو تاظیر کرتے ہوئے سزا دیتے ہوئے مسجد میں آنے سے روک دیا کہ جماعت کے نہ آیا اپنے وہیں پر پڑے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ دے اذیت نہ دے کس سے پیاز اور کچے لہسن سے اس طرح کی چیزوں سے کچا پیاز اور کچا لہسن اور کراس کیا ہے نمنہ نہیں پتا کسی کو نہیں پتا ہاں جی ہری پیاز لگتا ہے کہ آپ کو سینٹر مارکیٹ لے جانا پڑے گا پھر کیا کسی وہ ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے پیاز پیاز کی جو بھوکے ہوتی ہیں اسی کی طرح کا ایک ہوتا ہے ہاں اس میں پیاز ہی ہوتا ہے صرف وہ بھوکے ہوتی ہے اس کی اس کو قراس کہتے ہیں اور عربوں کے ہاں اس کے کھانے کا بہت اہتمام ہے یہ جو تکے کے ساتھ دیتے ہیں آج تکے کے ساتھ بالکل ہاں ہاں بغل اصل بغل عربی میں ہر وہ چیز جس کا کھیرا ہے کچھ بھی ککڑی وغیرہ سبھی کو بغل کہتے ہیں سمجھے قرآن کریم میں ہے بڑی سیل کے جو کھانے انہوں نے مانگے تھے بقلی بقلی بقل, حلی بقل حلی جو ہے م... وہ کوئی بھی اس طرح کی جو چیزیں نا سبزی کے طور پر جو کھائی جاتی ہیں سبھی سب کو بکل کے نام دیتے ہیں ویسے اس کا اصل نام قراس ہے تو خیر جو بھی ہے ان کی سبھی یہ بھی چیزیں اور بھی بعض اوقات اور بھی اس کے بعد ہوتی ہیں سبزیاں وغیرہ کہ جس کی کوئی نہ کوئی اسمیل ہوتی ہے تو اصل یہی کہ اگر آدمی ایسی چیز استعمال کرتا ہے تو یا تو ایسے طریقے سے استعمال کرے کہ اس کی سمیل نہ ہو رہے یعنی کہ ان کا کھانا حرام ہے یہ چیزیں کھانا حرام نہیں ہیں جائز ہیں حلال ہیں لیکن صرف ان کا ایسے استعمال کرنا کہ جس سے اس کی وجہ سے منہ میں بدبو پیدا ہو اور آدمی مسجد میں آئے اور اس کے منہ سے اس طرح کی بدبو آ رہی ہو ہاں یہ چیز غلط ہے اس سے منع کیا گیا ہے اس لیے آدمی ایسے اوقات میں کھا سکتا ہے اس طرح کی چیزیں کہ جب وہ ان کے نماز کے وقت تک اس کے منہ سے وہ بدبو ختم ہو جائے یا ان کے کھانے کے ساتھ کوئی ایسی چیز استعمال کر سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اسمیل پیدا ہی نہ ہو مثلا الائچی الائچی سے, سے بھی بڑھ سونف بھی سونف بھی ہے لہسن لہسن کے ساتھ اگر آپ کو فروٹ کھالے خاص طور پر سیب وغیرہ تو اس کی بالکل اسمیل کھاتے ہوئے بھی نہیں آئے گی بالکل سمیل ختم ہو جاتی ہے بالکل سمیل کا پتہ ہی نہیں ہوگا ورنہ عام طور پر آدمی رات کو لہسن کھایا تو صبح تک سمیل آتی ہے باہر وقال. لیکن اس کا یعنی کہ فروٹ وغیرہ خاص طور پر سیب وغیرہ اگر آدمی کھا لے ساتھ تو اس کی سمیل بالکل یعنی کہ کھانے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی اس لیے یعنی کہ ان چیزوں کو آدمی اگر استعمال کرنا چاہتا ہے کرے ان چیزوں کے بڑے فائدے ہیں لیکن یہ ہے کہ مسجد میں آتے ہوئے انسان کو ضرورت ہے دیکھنے کی کہ اس کے منہ میں ایسی کوئی اسمیل نہ ہو اور یہاں پر اگر یعنی کچا پیاز لہسن وغیرہ ایسی چیزیں جو حلال ہیں ان کو کھا کر مسجد میں آنے سے روکا گیا منع کیا گیا ہے اور ایسی بدبو آنے سے جو ہے اس چیز مذمت کی گئی ہے تو جو لوگ سرٹے پیتے ہیں نسوار اور نسوار بھی ماوے ہاں جی جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ہر علاقے کے اپنے اپنے کلچر ہیں اپنی اپنی چیزیں ہیں تو خیر کہنے کا مقصد ہے کہ اگر حلال چیز جو ہے اس کو کھا کر اگر اس کے اندر اسمیل بدبو ہے تو مس سے معیار سے روکا گیا اور اس کا سزا کے طور پر روکا گیا ہے تو چی جائے کہ سگریٹ جیسی حرام چیز ہوکے جیسی حرام چیزیں کہ جس کی بدبو بھی اس کی گندگی بھی اس سے کہیں بڑھ کر ہے پیاز اور لہسن سے تو یعنی کہ ضرورت ہے انسان کو ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی اور یعنی کہ جسم کے کپڑوں وغیرہ کا جو ذکر کیا ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے کہ ہمارے بعد وہ بھائی جو یعنی خاص طور پر جن کے کام کاج کا ذرا تھوڑے یعنی کہ ہارڈ ہارڈ کام کے ہوتے ہیں گرمی کے اندر خاص طور پر بھاگ دوڑ کے کوئی اس طرح کے مشکل تھے تو آج کل گرمی کے اندر پسینہ بھی آنا اور پھر اسی حالت میں انہی کپڑوں کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز میں کھڑے ہونا اور پتہ بھی ہے کہ ممكن اس کو اسمیل نہ آ رہی ہو اور یہ بھی ایک ان چیز ہے جس کو کی ضرورت ہے کہ آدمی خود جس چیز میں پڑا ہوتا ہے اس کو اس کے احساس نہیں ہوتا خاص طور پر یہ بدبو وغیرہ اسمیل وغیرہ کے حوالے سے لیکن جن چیزوں کا جن لوگوں کا اس سے تعلق نہیں ہوتا اس کو پتہ ہوتا ہے یہ عام طور پر پولٹری فارم وغیرہ میں کام کرنے والے وہ بےچارے اس ماحول کے اندر رہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی اسمیل ہے یہ بھی کوئی بدبو ہے لیکن آپ کسی طرح کے آدمی کے پاس بیٹھے گے تو آپ کے لیے آپ کے وہاں پر سانس لینا مشکل ہو جائے گا کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ بعض اوقات آدمی کسی ایسے خاص ماحول میں خاص کیفیت میں ہوتا ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے اس چیز کا لیکن عموماً یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا آدمی کو خیال کرنے کی ضرورت ہے پتہ ہے کہ اس کی پسینہ آئے گا اب سمیل پیدا ہوگی پتہ ہے کہ پیاز لہسن کچا کھایا اس کی سمیل آئے گی چتموں کو نہیں آ رہی لیکن لوگوں کو آئے گی اور اس کا قیادہ کھلیا فارمولا بھی یہی ہے کہ پیاز اور لہسن کی بدبو اسی کو آئے گی جس نے کھایا نہیں ہوگا دوسرے آدمی, دوسرے آدمی اس کو نہیں آئے یہ بھی اس کا قاعدہ ہے اس لیے آپ کو محسوس نہیں ہو رہی جس نے کھایا ہے لیکن جس نے نہیں کھایا وہ اس کو محسوس ہوگی اور, اور تو اور آپ ماتے قبر کے حد تک اللہ کے فرشتے جو ہیں ان کو اس سے اذیت ہوتی ہے اور مجھے یاد ہے بحرین جب آیا تو پہلی بار ایک مسجد میں مجھے دست دینے کے لیے بھیجا گیا وہاں کچھ چند مخصوص لوگ تھے پہلے سے ان کو پرام چل رہا تھا تو میں بیٹھا وہاں پر تو ان کا جو درس دینے والا تھا کو ان کو روٹین بنائی ہوئی تھی کہ ہر جملوں کے بعد سبحان لا کہان لا کہتے تھے ایسی سمیل پیدا ہوتی تھی کہ وہاں بیٹھنا مشکل تھا یعنی ان کے جو کھانے پینے کے انداز تھے یا سوائی نہ ہونے کے جو لوگ بدبودار سبزیاں کھاتے ہیں اور انہیں جو لوگ بدبو دار سبزیاں کھاتے ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قریب ہونے سے منع فرمایا تاکہ ان کی سانسوں سے آنے والی بدبو سے فرشتوں اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور اللہ کی قسم یہ بدبو اس بدبو کے مقابلے میں بہت کم درجے اور معمولی ہے جو بعض کاہل نظافت سے غافل اور بے پرواہ لوگوں کے گندے کپڑوں اور موزوں گندے اور میلے بدن اور بدبودار منہ سے نکلتی ہے اور جن سے مجالس میں لوگ اذیت محسوس کرتے ہیں رکھتے ہیں بارک اللہ خیر تاکہ ہم صرف سیر پہ رہ سکیں ہوگا کیوں تھوڑا آج تھوڑا ہے چلیے پھر تھوڑا آگے بڑھ لیتے بڑھئیے امام احمد اور امام نسائی رحمہ اللہ نے سیدنا جاب رضی اللہ تعالی عن سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے تو ایک شخص کو دیکھا جو میلے کپڑے پہنے ہوئے تھا آپ نے فرمایا اماں کہانا اما یا جدید حاد اماں یا رسول تھا کیا ایسے کوئی چیز نہیں ملتی جس سے اپنے کپڑے دھو لے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے پیش نظر انسان جب تک اپنے کپڑے دھونے اور صاف رکھنے پر قادر ہو اس وقت تک محفلوں میں گندے کپڑے پہن کر نہ جائے اس اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ نے مسلمان کو بتلا دیا کہ اس اسے ہمیشہ صاف کپڑے پہننا چاہیے اس کا ظاہری لباس خوبصورت اور ظاہری شکل و حت پسندیدہ ہونی چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ما اللہ احادی کم ان وجہ صعبۂ جمی صعبہ محنتی صعبۂ <تصفح> محنتی اگر کوئی شخص اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ جمعے کے دن کے لیے دو کپڑے بنا سکے تو کیا حرج ہے چنانچہ اسلام چاہتا ہے یعنی کہ جمعے کے لیے ہم دیکھتے ہیں صرف کپڑوں کے نہیں بلکہ غسل کے جس طرح ہم نے پڑا ہے خوشبو لگانے کا پڑا ہے اس طرح کپڑے جو ہے بہتر سے بہتر پہن کر جمعے کے لیے آنا اور پھر خصوصی طور پر اس چیز کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ کتنا بڑا اجر ہے اس چیز کا تو یہ ساری باتیں اگر کسی بات کس چیز کے دلیل ہیں تو اسلام کا اس چیزوں پر اہتمام کرنا ایک مسلمان کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے ان چیزوں پتہ چلتا ہے کہ نہ کہ صرف حکم دیا ہے نہ کہ صرف تعلیم دی ہے بلکہ اس پر بہت بڑا جوڑ و ثواب بیان کیا ہے اور بلکہ ان چیزوں کا اہتمام نہ کرنے پر بلکہ واحد سنائی ہے تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل دیتی ہیں کہ اسلام کیا چاہتا ہے ایک مسلمان سے چنانچہ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ صاف ستھرے رہیں ان کے کپڑوں سے خوشبو پھوٹے اور ان کے جسم سے عمدہ اور بہترین خوشبو نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا امام مسلم رحمہ اللہ اپنی سند سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ما شم تو عمبر قط وسکن ولا, ولا شعیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار کبھی عمبر سونگا نہ مشک اور نہ کوئی اور چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم افہر اور کپڑوں کی ندافت اور پسینے کی خوشبو کے بارے میں بہت سی احادیث اور اخبار مروی ہیں مثلا ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مسافہ کرتے تو وہ شخص دن بھر اپنے ہاتھ میں خوشبو محسوس کرتا تھا اور جب آپ کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو دوسرے بچوں کے درمیان اس بچے سے خوشبو پھوٹتی تھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ کبیر میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی رستے سے گزرتے اور کوئی شخص آپ کے پیچھے پیچھے آتا تو آپ سمجھ جاتے تھے کہ وہ آپ کی وجہ سے آ رہا ہے کیا کیا کیا آپ کی خوشبو کی وجہ سے وہ آدمی آپ کے پیشہ چل رہا ہوتا yeah. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں سو گئے آپ کے جسم سے پسینہ نکلا تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ایک شیشی لے کر آئیں اور اس میں آپ کا پسینہ جمع کر لیا جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے دریاف فرمایا کہ یہ کیا ہے انہوں نے عرض کیا یہ آپ کا پسینہ ہے ہم اسے اپنی خوشبوں میں ڈال دیں گے یہ بہترین خوشبو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ اور ان تعلیمات سے استفادہ کرنے کی مسلمانوں کو کتنی سخت ضرورت ہے رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ آپ نے بالوں کی دیکھ بھال رکھنے ان کی اصلاح کرنے اور انہیں خوبصورت بنانے کا ان حدود میں رہتے ہوئے جن میں اسلام اجازت دیتا ہے حکم دیا ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کیا ن الشارن جس شخص کے بال ہوں وہ ان کا اکرام کرے اور اسلامی ذوق میں بالوں کے اکرام کا مطلب یہ ہے کہ انہیں صاف ستھرا رکھا جائے ان میں کنگی کی جائے ان میں خوشبو لگائی جائے اور ان کی شکل و حت اچھی رکھی جائے لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ آدمی اسی پر لگا رہے لوگ ان چیزوں میں افراد و تفرید کا جو شکار ہوتے ہیں کہ بعض اوقات صرف اپنے بالوں کے پہلی بات تو سٹائلوں کے حد تک تو جو کافروں کے فاسکو فاجروں کے سٹائل بنانا ویسے ہی حرام ہے لیکن بعض اوقات یعنی کہ بالوں کو ہر وقت تنگھی کرتے رہنا اللہ کے رویہ صلاحم کی ہر وقت کنگھی کرنا سنت نہیں ہے آپ بلکہ کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے کبھی اخبار کرتے تھے بلکہ بالوں میں کنگھی ہمیشہ کرنا آپ کی سنت نہیں ہے یعنی لیکن یہ ہے کہ اتنا ضرور ہے کہ اگر آدمی دیکھے کہ اس کے کنگھی نہ کرنے کی وجہ سے بال زیادہ الجھ جاتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں اور ایک یعنی کہ اچھا منظر نہیں تو الگ بات ہے کہ اس کو پھر چاہیے کہ اہتمام کرنا کیونکہ آپ سرسم کے بال جو ہیں وہ گنگھریالے نہیں تھے سیدھے بال تھے اور سیدھے بالوں کا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں الجھنے کا معاملہ کم ہوتا ہے اور بعض لوگوں کے گھنگھرے بال ہوتے ہیں اگر وہ باقاعدہ ان کی کنگی وغیرہ کا اہتمام نہ کریں اور پھر وہ زیادہ بکھرتے ہیں الجھتے ہیں پھولتے ہیں اور یعنی کہ اس کی شکل و صورت جو ہے وہ عجیب نظر آتی پھر تو ان چیزوں کے حوالے سے ہم کہیں گے کہ کوئی باقاعدہ طور پر ہمارے پاس کوئی شرح طور پر کوئی سنت نہیں ہے کہ بھی ہر روز کرنے کا یا نہ کرنے کا اس میں انسان دیکھے کہ اس کو یعنی بنیادی طور پر یہ ہے کہ شکل و صورت میں اپنی حیات میں اپنے اس یعنی کہ منظر میں جو ہے وہ ایک برا منظر پہ پیش نہ ہو اچھا اچھا, اچھا منظر ہو بس لیکن ان چیزوں پر اپنے وقت ضائع کرنا اور ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہنا یہ بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شکل کی خوبصورتی کی ان قابل لحاظ،, قابل لحاظ چیزوں پر ہمیشہ تنبیہ کرتے رہتے تھے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ بری حیت بنائے ہوئے ہے اور پراگندا بال ہیں آپ نے اسے اس کی بے اتنائی تقصیر اور سستی پر ٹوکا اور تنبیہ فرمائی امام احمد اور امام نسائی رحمہ اللہ نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ملاقات کرنے کے لئے تشریف لائے تو ایک شخص کو دیکھا جس کے بال پر آگندہ اور بکرے ہوئے تھے آپ نے فرمایا اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرا فرآ رجلن شعثا قد تفرق شعره فقال ما كان یجدو هذا ما يسکن به رأسه ما يسکنو یوسکن بھی راس کیا یہ شخص کوئی چیز نہیں پاتا جس سے اپنے بالوں کو درست کر لے یعنی اس میں کہنے کا مقصد کہ آدمی کو چاہیے کہ بالوں کا بھی اہتمام کرے لیکن احتمام جو ہے وہ ضرورت کی حد تک اور معقول حد تک نہ کہ ان چیزوں پر ٹائم ضائع کرے اور نہ ہی بالکل ان چیزوں کو لاپرواہی اور ان سے بہترائی کرے کافی